یہ سلسلہ ہمارا پچھلا وہ سلسلہ جس میں ہم نے انسانی اسمگلنگ یعنی کہ جو غیر قانونی طور پر دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں تاریخ وطن مطلب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں ان لیگل امیگریشن جس کو ہم عموماً کہتے ہیں تو ان پر ہم نے اس برا ایک سلسلہ کیا تھا اسی میں کچھ چیزیں ہمیں ملی تھیں اور اسی کو بنیاد بنا کر پھر ہم نے آج کے سلسلے کو ترتیب دینے کی کوشش کی ہے اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے کو ہوئے تقریباً دو ہفتے ہو گئے تو اس کی یاد دہانی اور دورہ بھی ضروری ہے تو کچھ آپ کو پچھلے سلسلے کے مناظر اور کسی سلسلے کے کچھ تاثرات ہم دکھائیں گے تاکہ وہ چیزیں ریکال ہو جائیں ریپیٹ ہو جائیں اور آج کا ہونے والا سلسلہ یہ واضح طور پر شاید سمجھنے میں کسی حد تک آسانی ہو جائے مگر سرکار دو جان صلی اللہ تعالی وسلم درود پاک بھی سن لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شد فرمایا تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے صلح علی الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد آج کے ہمارے سلسلے میں ہمارے آکا و مولا حضرت سعین امام محمد غزالی الرحمۃ اللہ والی کا بھی ہم ذکر مبارک کرنے کی سادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تو یہ بھی آج ہمارے سلسلے میں ہے اور یہ کہ آپ کی کالز پچھلے سلسلوں میں بھی لی تھی اس میں بھی لینے کا ذہن ہے لیکن موضوع تھوڑا سا آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا کہ وہ موضوع کیا ہے اور اس موضوع کے لیے آپ کو پہلے ہم نے پچھلی کچھ چیزیں دکھا نہیں ہے اب نیت کر لیجئے کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آئیے کچھ پچھلے سلسلے کے مناظر دیکھتے ہیں یا کچھ تاثر سنتے ہیں میں پنجی لاکھ روپیہ بھاجی اپنے آپ کو اپنے کار چیزہ چیزاں ضروری وہاں مکان ویچا تقریباً جس ویل اوتھی اپنیا میں سی چار چار سال ایڈا چار ری اگر گل بند لا کے جا تو وہ بھی میرے حساب چار لاکھ بھی نہیں کما سکتا بڑی <سؤال> پیسہ نہیں ملتا میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے بھائی کی کہانی پیسے بیٹا پیسے چلے گئے آٹھ دن کے بعد دو دو لاکھ روپیہ دیا کو محمد یہ جو ہم نے آپ کو پچھلی سلسلے کی کچھ باتیں دکھائی اس میں جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لاکھوں روپے لے کر گئے یہاں سے قرضہ لیتے ہیں والد قرضہ لیتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو بیمار پریشان ہو جاتے ہیں پھر مزید قرضہ لیتے ہیں تو ہم نے ایک تھوڑا سا اس پر آئیڈیا لیا اور مشورہ کیا کہ یہ جانے والے دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ تک کے قرضے میں اتر جاتے ہیں پھر مانگنا الگ سوال کرنا الگ اور قرضہ لینا الگ اس پہ سچ اور جھوٹ کی ساری کہانی الگ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیسے اتار سکتے نہیں اتار سکتے یہ کیس الگ ہے تو نارمل اگر ہم تھوڑا سا اگر یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک لاکھوں لاکھ روپیا ان کو قرضہ لینا پڑتا ہے اچھا میں تھوڑی ایک وضاحت کر دوں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا یا میں یہ نہیں کہتا کہ باہر جانے والی ساری کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب فلاپ ہو جاتے ہیں میں معاشی طور پر کمانے کے طور پر عرض کر رہا ہوں اخلاقی طور پر عملی طور پر یا اس طرح کے دیگر موضوعات کو اگر لیا جائے تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے مگر یہاں جو آج جو ہماری بات ہے وہ ایک معیشت سے معاشی معاملہ سے سے کمانے سے روزگار سے متعلق ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ باہر جانے والے سارے کے سارے فلپ ہو جاتے ہیں کسی کام کے نہیں رہتے مگر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے میرے اپنا ایک اوپین ہے کہ ایک بڑی تعداد پریشان بے روزگار مزید قرضوں میں ڈوب جاتی ہے جو اس طرح نارملی جو غیر قانونی طور پر جاتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں جو ایک باقاعدہ پراپر ان کا پروسیجر ہوتا ہے اور وہ اپنے کسی بھی ہنر یا اپنی کسی بھی کوالیفیکیشن کی بنیاد پر وہ باقاعدہ ایک جاب اپلائی کرتے ہیں انہیں کو آفر ہوتی ہے پروپر ڈاکیومینٹیشن ہوتی ہے وہ جاتے ہیں وہ جا کر ایک نارمل چاہے وہ خود کماتے ہیں روزگار کرتے ہیں دکان لیتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں وہ ایک واٹ ایور ایک الگ چیز ہے لیکن جو اس طرح قرضہ کے قرضے لے کر اور لاکھوں لاکھ روپے لے کر چلے ایک اور طرف جاتے ہیں کہ قرضہ نہیں بھی لیتے اپنا ہی روپیہ خرچ کرتے ہیں اس میں اپنا جو جمع پونجی تھی وہ خرچ کر دی ماں کا سونا بیچا بیوی کا سونا بیچا یا والد صاحب نے کار بیچی آپ نے کوئی چیزیں بیچی کہ کار جب آٹھ دس لاکھ کی کار بک گئی تو ایجنٹ کے پیسے دے دیے ٹکٹوں کے پیسے دے دی یہ سب کچھ یہاں ہو رہا ہوتا ہے اب آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اتنا ہی روپیہ جتنا روپیہ آپ باہر لے کے جا رہے ہیں اس سے اگر کم روپیہ بھی آپ اپنے ہی کام یا اپنی تجارت کے طور پر اپنے ہی ملک میں خرچ کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ عزت کے ساتھ اور اس سے زیادہ بہتر انداز میں روزگار ملنا شروع ہو جائے یہ ہے ہمارے آج کا یوں سمجھے کہ سلسلے کا ایک خلاصہ میں نے ارض کر دیا ہے کہ یعنی یوں سمجھیے کہ یہیں رہ کر کمانے کی کوشش کریں یعنی اپنے ملک میں رہ کر ہی کمانے کی کاروبار کرنے کی کام کاج کرنے کی کوشش کریں اور یہاں پر ہمارا خاص فوکس ہے وہ اپنا کام ہے جاب نو ڈاؤٹ کہ جاب کی ایک اپنا ایک اس کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے نوکری بھی کی جاتی ہے نوکری کرنے والے لوگ بھی ایک نارملی اور بعد وقت خوشحال بھی ہوتے ہیں مگر یہاں پر جو آج کے سلسلے میں آپ تک جو ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا تھا میں وہ یہی ہے کہ اگر آپ چھوٹی رقم کے مالک ہیں مساکت کے طور پر پچاس ہزار لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کہ بھی اگر آپ مالک ہیں اور اتنا ارینج کر لیتے ہیں دیکھیں کمپیریزن ضرور رکھیے گا وہاں ہمارا سلسلہ سمجھنے میں شاید آپ کو کنفیوژن ہو جائے کمپیریزن تقابل ضرور رکھیے گا وہ تقابل کیا ہے وہ تقابل یہ ہے کہ آپ آٹھ لاکھ دس لاکھ کا جو قرضہ لے کر بارہ لاکھ پندرہ لاکھ کا قرضہ لے کر پھر کئی جگہوں پہ جھوٹ بول کر پھر غیر قانونی طور پر اپنی جان داؤ پہ لگا کر اپنی عزت داؤ پہ لگا کر سوالات کر کے بھیک مانگ کر بات ہو کر بھیک مانگنے والا انداز ہوتا ہے اس طرح کی ساری کیفیتیں پیدا کر کے باہر جانا اور باہر پہ اتنی مشقتیں برداشت کرنا اور باہر اتنی ذلت اٹھانا یعنی میں نے خود دیکھا ہے بعض ممالک میں کہ جب ان لیگل لوگ جاتے ہیں تو ان کو جاب مل جاتی ہے جاب کا ملنا بھی ان لیگل ہی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں لیکن لوگ جاب دے دیتے ہیں جب پورا مہینہ محنت کرتے ہیں اس کے بعد جب پیسہ لینے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو چلو ورنہ پولیس کو بلاتے ہیں یعنی کام بھی لیتے ہیں یہ دو تین ٹائم کا کھانا مل جاتا ہے اور ایک مہینہ ان کا نکل جاتا ہے مگر تنخواہ پھر بھی ان کو نہیں ملا کرتی تو یہ آج کے سلسلے کا سمجھے کہ ہمارا وہ پورا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ عرض کر دیا ہے پہلے ایک میں آپ کے سامنے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں وہ حدیث کو آپ اپنے سامنے بھی رکھیے گا چنا میرات المناجی میں مفتی احمد یارخا نئی رحمتہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے مشکا شریف میرے سامنے ہے کہ روایت حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ ہو سے فرماتے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا قصد بہت پاکیزہ ہے فرمایا انسان کی اپنے ہاتھ کی دستکاری اور ہر سچی تجارت بڑی مختصر سے اس کی شرح ہے چنانچہ صدی سے پاک کی شرح میں مفتی احمد یارخان نعمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ دستکاری میں کھیتی باڑی کتابت اور دوسری حلال صنعتیں انڈسٹری داخل ہیں اور سچی تجارت سے ہر حلال اور صحیح تجارت مراد ہے یعنی اس میں یہ پورا ایک سمجھ ایک وسیع اس میں تصور قائم ہو جاتا ہے پھر فرماتے فاسد باطل مکرو تجارتیں اس سے خارج ہیں اس کے لیے میں ضروری عرض کروں گا کہ جو تجارت کرتے ہیں یا تجارت کرنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں آمدنی کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے کہ اس میں فاسد باطل مکرو تجارتیں یہ الگ الگ بیان کی گئیں اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے باہر شریعت میں پوری کتاب البیع یعنی کہ تجارت کا بیان خرید و فروخت کا بیان یہ موجود ہے اسی طرح آپ علماء سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے دار اللہ سنت کی طرف سے رہ جائیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ فاسد باطل اور اس طرح کی دیگر وہ تجارت ہے جن کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اس سے کیا مراد ہے اور ہر حلال اور صحیح تجارت کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے یہ بنیادی بات تھی جو میں نے آپ کے گھوش گزار کی آپ کو بیان کر دیے اچھا اب مفتی احمد یارخا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ایک اور وضاحت کی ہے کہ ہاتھ سے جو مراد ہے یعنی یہاں جو بیان کیا گیا اپنے ہاتھ کی کمائی تو اس سے یہ جو ہاتھ سے مراد پوری ذات ہوتی ہے نا یعنی جو صرف ہاتھ سے کماتا ہے اس سے یہی مراد ہو لہذا پاؤں سے چل پھر کر آنکھ سے دیکھ کر دماغ سے سوچ کر جو کمائیاں کی جائیں وہ بھی حلال ہیں تو جس طرح وکالت ہے قضاء ہے اور بہت ساری طرح چیزیں ہوتی ہیں جو دماغ سے کی جاتی ہیں اور اور بہت سارے ہنر اور فن اس میں آ جائیں تو ان تمام کو بھی یہاں پر مفتی صاحب نے بیان کیا ہے تو یہ تو پہلے ایک تصور تھا کہ یہ پتہ چل جائے ہمیں کہ ہاتھ کی کمائی کے اپنے فضائل ہیں اور سچی اور صحیح تجارت کرنی چاہیے تجارت کی ایک اپنی برکت ہے تجارت کا ایک اپنا ہے میں نے بہت پہلے ایک مضمون پڑھا تھا یہ بھی سمجھے کہ آج کے سلسلے کا ایک حصہ ہے وہ مضمون کچھ اس طرح کا تھا کہ جاب ہے نا جاب نوکریاں یہ دنیا میں ہر ایک کو نہیں مل سکتی میں آپ کو چلیں پاکستان کی مثال دیتا ہوں پاکستان جہاں یہ میری ولادت بھی مطلب میں پیدا بھی یہی ہوا ہوں باب المدینہ کراچی میں اور پاکستان اس وقت کم و بیش سے بائیس کروڑ کی آبادی کا ملک کہلاتا ہے اور یہ جیسے باب المدینہ کراچی جس جہاں سے میں اس وقت بیان کر رہا ہوں فیضان مدینہ سے کراچی باب المدینہ دو کروڑ سے زیادہ کا کی آبادی کا یہ شہر کہلاتا ہے اور دنیا کا تقریباً چھٹا ساتواں پتہ نہیں اس کا ایک کوئی نمبر آتا ہے جس میں سب سے زیادہ آبادی ہے بڑا شہر ہے اور کئی دنیا کے ممالک ہیں جی ہاں کئی دنیا کے ایسے ممالک ہیں جن سے بابول المدینہ کراچی شہر کی آبادی زیادہ ہے یعنی کئی ملک ہیں جن کی پورے ملک کی آبادی بھی دو کروڑ کی نہیں ہے مگر آپ کے باب المدینہ کراچی کی آبادی دو کروڑ سے زیادہ شاید اگر میں غلطی نہیں رہا تو ہے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 اگر آپ چند لاکھ چند ہزار روپے کے ذریعے اپنے ملک میں رہ کر اگر کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کام میں ایسی برکت دے کہ آپ کی چھوٹی سی کیپیٹل جس کو سرمایہ کہتے ہیں چھوٹا سا کیپیٹل چاہے وہ لاکھ کا ہو ڈیڑھ لاکھ کا ہو پچاس ہزار کا ہو دو لاکھ کا ہو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں ایسی برکت دے کہ آپ چھوٹے سے بڑے بڑے سے پھر بڑے اور دس بارہ پندرہ سال میں جا کر آپ ایک اچھا خاصا کمانے والے بن جائیں دس بارہ پندرہ سال کی میں نے یہاں پر ایک بات کی ہے اس سے آپ کو حوصلہ توڑنا نہیں تھا باہر جا کر بھی بندہ دو چار پانچ سال میں نہیں بن جاتا اس کو بننے میں بیس پچیس سال لگتے ہیں اس سے زیادہ وقت اگر وہ یہاں اس سے کم وقت میں وہ یہاں پر کھڑا ہو سکتا ہے یہ سمجھے کہ آج ہمارا یہ ہے اور اس کا ایک اور فائدہ جو میرے پیشے نظر ہے باہر ملک سے باہر اسپیشلی میں پاکستان کے باہر کہوں گا پاکستان کے باہر جانے میں عقائدی کمزوری نظریاتی کمزوری اعمال کی کمزوری اور بہت ساری کمزوریاں آ جاتی ہیں یہ خاص مطلب ایک درد ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ بچوں کا مستقبل بی, بی, بی بچوں کا مستقبل فیملی کا مستقبل یہ تاریخ یعنی اندھیرے میں چلا جاتا ہے کیونکہ تعلیم کا معاملہ بڑا بڑا ہی مطلب کہ عجیب و غریب ہے وہاں کی مطلب کہ جو مارکیٹ اور سڑکوں کا ماحول میں اخلاقی طور پر اعمال نیک امال کے لیے اور ایک اچھے مطلب ایک بنیادی عقائد و نظریات کے حوالے سے جو باتیں عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اس میں یہاں بہت زیادہ ہمارے پاس تحفظ موجود ہے یہاں کی جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں تو یہ اس کو بھی سامن جو ضروری والدین کی خدمت سل رحمی رشتے دار اپنا وطن اپنے وطن کی محبت اپنے وطن کی ترقی اپنے عقائد اور امال کی اصلاح اور اس کے تحفظ بہت سارے فیکٹر اس میں بیان کیے جا سکتے ہیں اور تو اللہ کرے کہ یہ جو سلسلہ ہم جو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اللہ کرے اللہ کرے اس کے درست پہنچانے میں ہم کامیاب ہو جائیں اور آپ اس اگر درست ہے تو اس درستی کو قبول کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور توفیق عطا فرمائے پہلے کال لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ہند گجرات جامنگر محمد ساجد کا تر عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ نگران سورا کا سلسلہ بہت ہی پیارا آ رہا ہے نگرا کی بار مرض ہے کہ جو لوگ باہر ودیشوں میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ پریشان بھی ہوتے ہیں اور قرضہ بھی لیتے ہیں اور ساتھ والو والدین کا دل بھی دکھاتے ہیں تو کیا یہ دل دکھا کر جانا یہ درست ہے دیکھیں میں درست نہ درست کہا جا سکتا ہے کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کام وہی کرے جس میں والدین کی خوشی اور والدین کی رضا اور والدین کی دعائیں بھی شامل ہوں یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا باقی حرام حلال جائز ناجائز اس کی تو ظاہر ہے کہ آپ کو صورت حال بتا کر شرع رہنمائی لینی چاہیے یہ ایک میرا مختصر سا جواب ہے لیکن یہاں پر دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ماں باپ جب خود ہی قرضہ لے کر بیٹے کو بھیجنا چاہے تو اس کا کیا حل ہے ماں باپ خود ہی چاہتے ہیں باپ ہی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بھی باہر جائے جیسے پیچھے سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ ایک ایک مطلب اہم شخص تھا جس کا بیٹا اس نے مطلب کہ غیر قانونی طور پر بھیجا اور وہ انتقال کر گیا اور جب اس کو اس کی رقم لوٹانے کے لئے آئے تو باپ کہتا ہے کہ اس رقم کو رکھو میں دوسرے بیٹے کو بھی بھیجوں گا اس میں کام آ جائے گی اب اس کا کوئی آپ بتائیں کہ میں کیا آپ کو جواب ارض کروں یعنی ماں باپ خود ہی بعض اوقات چاہتے ہیں کہ بیٹا باہر چلا جائے اور باہر جا کر کمائے یہ باہر جا کر دیکھ کیونکہ ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ باہر کا حال کیا ہے تو یہ چیزیں آپ ہماری آگے کی یہ دیکھیں انشاءاللہ شاء سلسلے امید ہے کہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گے تو ہم نے آج کے سلسلے کے لیے ان عاشقان رسول سے ان اسلامی بھائیوں سے بعض کام کاج کرنے والوں سے ان کے اپنے تاثرات لیے ہیں کہ یہ یہیں رہ کر جنہوں نے مطلب کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو فوکس کیا ہے ان لوگوں سے تاثرات لیے ہیں جو کم آمدنی سے جنہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کی بنانے کی روزگار کمانے کی کوشش کی ہے یہاں میں اپنے نوجوانوں کے سامنے ایک سمجھے کے سلسلہ رکھنا چاہ رہا ہوں یہ میرے نوجوانوں کے لیے خاص سلسلہ ہے یہ میرے نوجوانوں کسی سے قرضہ لینے کے بجائے مانگنے کے بجائے اور غیر قانونوں پر باہر جانے کے بجائے کیا ہی بہتر ہو کہ آپ چھوٹا موٹا ارینجمنٹ کر کے یہیں پر رہ کر کوئی کام کریں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ ان مثالوں کو دیکھیں عملی طور پر پریکٹیکل لوگ آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے کس طرح مطلب کام کیا ان کے اپنے تاثرات ہیں میں پرسنلی طور پر پہلے سے کہہ دیتا ہوں ہر ایک کے تاثرات ہر ایک کے جذبات اور ہر ایک کی کلام سے میں مطمئن ہوں یہ ضروری نہیں ہے لوگوں نے اپنے اپنے جذبات اپنے اپنے تاثرات دیے ہیں ہر ایک کے جذبہ تاثرات پر کلام کیا بھی نہیں آ سکتا سلسلہ بہت طویل ہو جائے گا اس لیے میں اپنے جملوں میں ارض کر دیتا ہوں کہ بعض جگہوں پر کچھ مبالغہ بھی ہیں بعض جگہوں پر کچھ اپنی ہیں لیکن ہر ایک سے اطمینان ہو ہر ایک کی رائے سے میرا بھی اتفاق ہو یہ ضروری نہیں ہوتا پھر یہ کہ سب کے اپنے اپنے کام ہیں ہم نے مختلف کام کرنے والوں کے دیے دیے ہیں تو اس کا یہ تو ورگز نہیں ہوگا کہ جناب جب ہم نے اس کے مدنی چینل میں دیکھا تھا تو یوں ہی ہیں ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ہے سٹیویشن سچویشن ہے انفرادی سچویشن ہے تو مگر ہمارا مقصد ان کا کام کا یا کاروبار دکھانا نہیں ہے ہمارا مقصد ان کا وہ پیشن ہے ان کی وہ کوششیں ہیں ان کی وہ اسٹرگل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا ذہن بنے اور آپ یہیں پر کوئی رسکے حلال کمانے کی صورت پیدا کریں تو آئیے پہلے کچھ دیکھتے ہیں ہمارے کیا دکھاتے میں والد صاحب کے ساتھ ہوں اور والد صاحب نے بہت چھوٹے سے پیمانے سے یہ کام شروع کیا تھا کپڑے کا یہ یہی کام شروع کیا تھا پہلے والد صاحب پہلے نوکری کرتے تھے نوکری کرتے کرتے پھر دل میں تھوڑا ہوا کہ اپنا کام ہو الحمد للہ پھر کرایہ کی دکان لی اس کے بعد پھر کرائے کے دکان سے محنت کی محنت کی محنت کی پھر اپنی دکان پہ آئے اتنا ہو گیا ہے اپنا مکان ہو گیا اپنی دکان اپنے اخراج سب چیز الحمدللہ اپنی ہیں سب سے پہلے میں نے ہزار بند بیچے ہیں پھر اس کے بعد تولیے بیچے ہیں بسوں میں یہاں کہ پھر نوکری کی نوکری میری ہینڈ تھی اس کے بعد میں نے اسٹال لگایا تھی میں بائیس سال میں نے وہاں کام کی پھر دکان لے لی کرائے پہ ساڑھے چار ہزار روپے پہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ کام سیٹ ہو گیا ماشاء اللہ پھر اس کے بعد میں نے اسی مالک نے مجھے باہر کی دکان دے دی تھی میں پندرہ والی بغیر ایڈوانس کے ماشاء اللہ اللہ باغ نے پھر دینا شروع کیا تو اسٹارٹنگ میں نے چار ہزار ساڑھے چار ہزار سے کی تھی پھر اللہ پاک نے مجھے پندرہ ہزار تک پہنچا دیا کرایہ پہ دینے پہ ریٹرن ابھی جو دکان ہے نا بائیس ہزار پہ کرایہ پہ دید. اللہ دیر ہے بہت دیر ہے ماشاء اللہ تو میسیج تو یہی ہے لگن سے کام کریں ماشاء اللہ چھوٹی موٹی سے کام ہو جاتا ہے ان شاء اللہ اللہ پاک اس کو برکت دیتا ہے اور اللہ کے رام میں کچھ دیتے بھی نہیں جتنا دیں گے اللہ پاک چھوٹا کام شروع کرنے والا آدمی جو ہے نہیں وہ شروع کرتا ہے اگر پچیس ہزار سے بھی شروع کرے گا اور محنت سے کرے گا اور نیت اچھی ہوگی تو ان شاء اللہ آگے جا کے ترقی کرے گا آج سے کچھ سال قبل میں بھی ایز اے کام کرتا تھا ہمارا زین چینج ہوا اور ہم نے آہستہ آہستہ خود کا کام چھوٹے پیمانے پر شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حال میں برکت دی ہے اور آہستہ آہستہ الحمد للہ ہم نے اپنا کام وسیع پیمانے پر کیا ہے تھوڑے میں بھی اللہ پاک اگر یہ آسورات آپ نے بھی سنے اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ سب کے سب جتنے بھی تھے ایک نے کہا کہ میرے والد صاحب نے سے کاروبار شروع کیا آج کئی ایسے آپ کو ملیں گے جو جنہوں نے غربت دیکھی نہیں ہے مگر ان کے والد صاحب نے غربتیں دیکھی ہیں اور ان کے والد صاحب نے بہت چھوٹی اماؤنٹ سے شروع کیا ہوگا کام اور کرتے کرتے کرتے کرتے آج یہاں تک پہنچے ہوں گے تو یہ جو ہے کہ بائیس سال ابھی جیسے کہ ایک شخص حضرت کا آپ نے سنا وہ کہہ رہے کہ مجھے بائیس سال لگے بائیس سال ایک عرصہ ہوتا ہے بائیس سال تک وہ کرتے کرتے کرتے کر لیکن ایک جہت مسلسل ہوتی ہے ایک پرمیننٹ اسٹرگل ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے یہ, یہ ہر جگہ پر میٹر کرتی ہے ہمارے نوجوان جہاں پر بہت زیادہ ہار جاتے ہیں نا ان میں شاید کوشش کرنے کی مسلسل کوشش کرنے کی صلاحیت و قابلیت کم ہے اگر آپ مسلسل کوشش کریں اور صبح سے لے کر رات تک جو بھی ایک کام کرنے کا انداز ہوتا ہے اس میں نمازوں کی پابندی ساتھ ہی ساتھ نیکی کی دعوت کے سلسلے جو ایک دعوت اسلامی نے بھی آپ کو ایک اپنا ایک فارمیٹ دیا ہوا ہے ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے اور الحمدللہ للہ لاکھوں لاکھ دعوت اسلامی سے وہ عاشقہ نسل وابستہ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں اپنا کام کاج کرتے ہیں جو آہ, کچھ بھی طرح کا چھوٹا موٹا اپنا روزگار کرتے ہیں مگر نیکی کی دعوت کے کاموں میں بھی مصروف رہتے ہیں جو خود بھی کماتے ہیں رائے خدا میں خرچ بھی کرتے ہیں لیکن یہاں پر جو بات خرچ کرنا چاہ رہا ہوں یہی ہے کہ آپ کنٹینیو مسلسل محنت کریں صبح جلدی اٹھنا اور پھر باہر نکل کر ایک کام کرنا ایک مزدوری کرنا اور جاب کرنا پھر اگر اگر آپ کو ہمت ہوتی ہے تو تھوڑے بہت آپ نے چیز لی یا وہ جو تھا نا وہ 600 سو لے کر جو پنجاب سے جو آئے تھے ان کا تا... ان کے تاثرات تیار رکھیں وہ, وہ بھی دیکھیے کہ وہ ایک مطلب میرا خالی ان کی عمر ہوگی ساٹھ سال کی یا پینسٹھ سال کی یا پچپن سال کی لیکن ان کا ایک اپنا پچھلا کہ انہوں نے ایک ریکارڈ بیان کیا کہ میں کیسے آیا اور کیسے آ کر میں نے کس طرح کام شروع کیا یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بالخصوص یہ چیزیں ہم دکھا رہے ہیں کہ باہر بھاگنے کے بجائے یہاں وہاں جانے کے بجائے یہاں پر چھوٹے اماؤنٹ سے چھوٹے انداز سے اگر آپ اسٹارٹ لیں تو آ سکتا ہے کہ پانچ سال دس سال پندرہ سال میں جا کر آپ اتنا کمانا لگ جائیں کہ آپ ایک عزت کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ نیکی کے کاموں کے ساتھ آپ یہیں پر اپنے والدین کے پاس اپنے رشتہ داروں کے پاس رہ کر انشاءاللہ تعالی ایک کما رہے ہوں گے اور کھا رہے ہوں گے آپ کو اللہ نے چاہ تو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آئیے ان کے تاثرات دیکھتے ہیں میری جو بچپن کی رہائش ہے وہ سا کے ساتھ ایک قصبہ ہے چمنڈا میں وہاں سے سمجھ لو میری والدہ نے اس زمانے میں سستے زمانے میں مجھے چھ سو روپے دے کے کراچی بھیجا تھا تیرہ چودہ سال کی عمر میں تھا پھر میرے یہاں چچا رہتے اللہ ان کو جنت سیب وہ کپڑے کی فیری کرتے تھے اس زمانے میں وہ بھی تو میں نے پھر کپڑے کی فیری شروع کر اور پھیری کرتا تھا کندھے پہ کپڑا ڈال گٹھڑی بنا کے ہاں میں کاروبار کو ترجیح دی کیونکہ نوکری میں پسند نہیں کرتا تھا آج اللہ پاکی رحمت سے میرے پاس بہت کچھ ہے اللہ نے مجھے اتنا دیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ میری اپنی ذاتی دکان ہے چھ سو روپے سے میں نے کام شروع کیا تھا اللہ کا بڑا ہی کرم ہے کچھ ماں کی دعائیں پہلے میں پلاسٹک کا کام کر تھا اب میں نے جو ہے یہ کپڑے کا کام شروع کیا تقریباً ایک سال ہوئے برکتی کام ہے اور برکت کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ روز لاکھ روپے ہی کمائیں گے برکت کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اس میں جتنا کمایا ان شاء اس میں آپ کا اخراجات پورے ہو جائیں گے اس وجہ سے میں نے اس کام کا انتخاب کیا میرا نام محمد شبیر ہے میں بہار کالونی جولر ایسوسیئن کا پیسیڈینٹ ہوں اور میرے ساتھ بھی چھ وائس جو ہیں محمد عمران تو اگر وہ انسان اپنی نیت اور محنت سے کوئی بھی کام شروع کرنا چاہے تو اس میں اخلاق کی بہت سخت ضرورت ہے اگر وہ چھوٹے پیمانے پہ اللہ کی مدد لے کے کوئی کام شروع کرنا چاہے تو ان شاء اللہ امید ہے کہ اگر آپ ماضی میں جا کے کسی بھی بڑے اور, اور کہنا کامیاب دکاندار سے انٹرویو کریں گے تو وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ میں نے ایک چھوٹے سے کھوکھے سے میں نے کام شروع کیا اور وہ آج کان سے ترقی کر رہا ہے ایسا ہے تھوڑا بزنس ہے میرے خیال میں کارمنٹ کا بزنس چھوٹے پیمانے میں پیسہ لگتا ہے اور اچھا کاروبار ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ جس طرح مرضی کاروبار کر لیں تھوڑا تھوڑا پیسے کر کے چھوٹا چھوٹا کاروبار ہوگا چھوٹا چھوٹا کاروبار سے آپ ترقی کرو گے ان باقی ماشاء اللہ مدنی چینل سے آئے آپ کا بہت شکریہ وہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی ہمیں تأثرات دیے اور اپنا وقت دیا اللہ تعالیٰ آپ سب کے رس کے حلال میں مسپت و برکت اٹا فرمائے جی مدی چل کے ناظرین یہ ہمارا سمجھے کہ آج کے سلسلے کا بالکل ایک سینٹرل آئیڈیا اور آپ تک جو بات پہنچانی وہ یہی ہے پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کسی بڑی دکان میں جا کر اسے جا کے پوچھتے ہیں کہ یار آپ کیا کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس کی دکان ہوتی ہے اس کا لشپش ہوتا ہے اس کی ڈیکوریشن ہوتا ہے اس کی پارکنگ میں کار کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور آپ اس کے لباس کو دے کر اس کے چیزوں کو دے کر ایک متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار مجھے بھی مطلب ایسا کام کر رہا ہے لیکن یہ جس جگہ پر ہے نا اس جگہ پر پہنچنے میں اسے بیس سے پچیس سال لگے ہیں اگر آپ اسے بیس سے پچیس سال پرانی اسٹوری لیں گے یعنی میں میری ایک اسلامی بھائی سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں مطلب کہ ایک چیزیں امپورٹ کرتا تھا اور میں دھوپ میں فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر اپنی آئٹمیں بنایا کرتا تھا اس کے بعد ہم بڑا بزنس کرتے ہیں لیکن ان کی سٹارٹ یہ تھی اپنا کاروبار اپنا کام کاج کرنے کے حوالے سے میرے پاس اس موجودہ دور میں بہت بہترین رول ماڈل پرسنالٹی ہیں جن کی میں ایگزامپل دے سکتا ہوں وہ خود میرے پیر صاحب ہیں میرے پیرو و مرشید میرے پیرو جن کے والد صاحب بچپن ہی میں انتقال کر گئے جب آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی اور آپ گود میں ہوتے تھے آپ کے والد صاحب انتقال آپ کے والد صاحب اس وقت چلے گئے تھے آ, باہر ملک تو پھر ایک وقت آیا کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اس وقت امریکی عمر کتنی تھی وہ مجھے یاد ابھی نہیں آ رہا مگر بچپن میں ہی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور پھر یہ کہ آم ایک اپنا کس طرح متبندہ کام کرتا ہے کہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے باہر سے چیزیں لائی جاتی ہیں وہ چنے پھلیاں چھیلی جاتی ہیں ان کے چھلکے الگ کیے جاتے ہیں وہ چیزیں کر ایک کلو کے حساب سے جو بھی ہوگا پھر مزدوری کی جاتی یہ بھی ایک اپنا کام کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے پھر پھیری بھی کی اپنے چیزیں بہت ساری بیچی حتیٰ کہ آپ نے خود ایک جھاڑو کا کام کیا جھاڑو بناتے تھے اور جھاڑو بیچا کرتے تھے جو کہ لوگ آپ کو دیکھتے تھے اس وقت ایک پڑھا لکھا طبقہ بھی آپ کے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھا اس طرح آپ نے اپنے آپ کو روزگار کی طرف لیا اور خود اپنا کاروبار اپنا کام یہ بھی اپنا ہی کاروبار ہے اگر کوئی بہت بڑا مطلب کہ جھاڑو بیچنے کی انڈسٹری لگی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پر ایک شخص کسی جگہ پر بیٹھ کر جھاڑو بنا کر بیچتا ہے جھاڑو بیچی رہے اپنا ہی کاروبار کر رہے ہیں کام کاج کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آج امیل سنت کو جو مکہ و مرتبہ اطاع کیا وہ کسی سے ڈھکا چپا نہیں ہے مگر آپ نے اس چیز کو پھر آپ امامت کی طرف بھی گئے اور دین کے کام کی طرف گئے اور کرتے کرتے کرتے آج آپ کے سامنے ایک اللہ تعالیٰ نے امیل سنت کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ آج دنیا آپ کے پیچھے ہے اور لوگ آپ سے دعائیں کرانے کے لیے اور آپ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی ایک وشال تھی اس معاشرے کی کہ آپ باہر نہیں چلے گئے کہ والد صاحب بھی چلے گئے تو بھائی کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ باہر چلے گئے آپ نے یہیں رہ کر اور ایسے لاکھوں نے کروڑوں عاشقہ نے رسول ہمارے ملک میں کہ جو مشکل و پریشانی کے باوجود بھی باہر جانے کے بجائے انہوں نے اپنے ملک میں رہ کر کام کرنے کی نوکری کرنے کی اور اپنا ہی کوئی چھوٹا موٹا چیز کرنے کو ترجیح دی ہے آپ بھی اسی طرح کا ذہن بنائیں اور چھوٹا موٹا کوئی بھی ایسا سرمایہ انتظام کر کے اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار یا کام کاج شروع کرنے کی طرف جائیں انشاءاللہ اللہ اس میں آپ کو برکت بھی ملے گی لیکن ضرور ہے کہ جو بھی کام شروع کریں اس کی شرح میں ضرور لے لیں اس کام کے کرنے کی مجھے شریعت نے اجازت دی ہے نہیں دی بہت چھوٹا سا ایک پیپر بنے گا میں نہیں سمجھتا کہ بہت بڑی آپ کو مطلب کے بہت بڑی فائل پڑنی پڑے گی کیونکہ ماشاء ہمارے علماء نے بہت پڑھا ہے آپ نے جا کر ان کے پاس آدھا گھنٹہ کم و بیش بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر آپ نے اپنے کام کاج کو بتانا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اس کے اصول سمجھ لیں اصول سیکھ لیں حرام و حلال کا تھوڑا ایک کسی حد تک علم حاصل کر لیں اور پھر آہستہ آہستہ یہ سیکھتے بھی جائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کل چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ پنجاب کے شہر چنیوٹ سے عرض کر رہا ہوں نگرانی شرح کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاء اللہ عز و جل آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اس سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے اور بہت فائدہ ہو رہا ہے کچھ عرصہ پہلے کچھ مہینوں پہلے آپ نے مدنی چینل پر اسی موضوع پر سلسلہ کیا تھا اس وقت مثالی معاشرہ شاید اس کا نام نہیں تھا شاید مدنی مکالمہ اس کا نام تھا تو اس میں, اس میں وہ سلسلہ میں نے سنا تھا اور میرے بھائی کا ذہن تھا کہ وہ بھی کہیں باہر ملک جائے اور وہاں سے وہاں جا کر کام کاج کرے وہاں سے جا کر کمائی کرے وہ لیکن میں نے جب سلسلہ سنا دیکھا تو میرا ذہن بنا کہ میں اپنے بھائی کو کہوں کہ وہ یہی کام کرے الحمد للہ اس نے میری بات مان لی اور گھر والوں نے بھی کہا تو پھر وہ ادھر ہی رہ گیا پاکستان میں اور ابھی وہ ادھر محنت مزدوری کر رہا ہے کام کاج کر رہا ہے بہت خوش ہے اللہ پاک اس کی جو سلسلہ نے شروع کیا ہے اس, اس کی آپ کو جزائیں خیر میں اور ہمیں نیک سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبارک بہت بہت شکریہ آپ نے حوصلہ افزائی کی اور ایک سمجھیں کہ اس سلسلے سے ملنے والا ایک نتیجہ مثبت نتیجہ بھی آپ نے بیان کیا اللہ کریم آپ کے اور آپ کے بھائی کے رسک کے حلال نے برکت دے دوبارہ عرض کر دوں جو دل جلتا ہے وہ باہر کے ماحول کا بہت بڑا اس میں ایک فیکٹر ہے باہر جانے سے عقائد نظریات ایمانیات کے بڑے مسائل ہیں بندہ بعض اوقات کما بھی لیتا ہے میں دوبارہ کہتا ہوں میں نہیں کہتا کہ باہر جا کر کوئی کماتا نہیں ہے باہر جا کر اچھا خاصا لوگ کماتے ہیں مگر اپنے آپ کو سنبھالنا اور بچانا بہت مشکل ہے اسپیشلی اولاد کے حوالے سے اب جو باہر کا اسپیشلی جو ماحول ہے وہ ہی نا گفتہ بے بلکل بالکل مطلب بیان سے باہر ہے بہت ساری باتیں تو آدمی مطلب مجبوراً بیان بھی نہیں مجبوری ہوتی ہے بیان بھی نہیں کی جا سکتی لیکن باہر والے سمجھتے ہیں اور سمجھنے کا فیکٹر بھی عموماً ان کو جن کے اندر ایک دین کی سوچ اور دین کی سمجھ ہوتی ہے تو اس بات کو فیل کرتے ہیں کہ شریعت اور دین اور اسلام کی تعلیمات کا تقاضا کیا ہوتا ہے ہر ایک ہماری باتیں شاید اتنی جلدی سمجھ نہیں آئیں گی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس پر اختلاف بھی کرتا ہو اور آرگومنٹ بھی کرتا ہو اللہ تعالیٰ بہتر فرمائیں اور لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ میں ایک دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے وابستہ ہوں اور جو دنیا کے مختلف ممالک میں جا کر جو دیکھا اور جو ایک میری اپنی آبزرویشن ہے میں اپنے اپنی آبزرویشن اور ایک اپنا جو ایک نقطۂ نظر ہے جو دیکھا سوچا سمجھا پھر بڑے بزرگوں سے مشورہ کتابیں مطالعہ وغیرہ کر کے جو ایک تھوڑا سا نتیجہ نکلتا ہے پھر کچھ نہ کچھ اکنامکس پڑی ہے آ, معاشیات کو تھوڑا بہت دیکھا ہے, پڑا ہے کچھ اکاؤنٹیبلٹی کو بھی اکاؤنٹنگ بھی تھوڑی بہت دیکھی ہو پڑی ہے تو یوں تھوڑا بہت اس کو ایک ہم مکس اپ کرتے ہیں تو ایک نتیجہ نکلتا ہے وہ میں آپ تک بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں کل دے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں باب المدینہ کراچی سے میں بھی الحمد نوکری کرتا تھا پھر اللہ کا شکر ہے محنت کر کر کسی سے ادھار کچھ پیسے لے کر میں نے ایک راشن کی دکان کھولی تھی پرچون کی تو چلتے رہی چلتے رہی امیر علیہسمت کا فیضان تھا نماز کی پابندی تھی کافی زیادہ بھی لیے تھے دکان کے حوالے سے اور اللہ کا کروڑا احسان میری دکان کو کم و بیش ساڑھے چار سے پانچ سال کا وقت ہو چکا ہے اللہ کا شکر ہے اس دوران اللہ تعالی نے مجھے دو مدنی ملنے بھی دیے اور میں اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کا شکر ہے اسی دکان سے کم آ کے مرہ بھی کر لیا اپنی ہر خواہش پوری کرتا ہوں جائز جو خواہش ہے اللہ کا شکر وہ پوری کرتا ہوں واقعی محنت کے اندر عظمت ہے پاکستان میں رہے ہر مسلمان اور محنت کر کر ادھر ہی کھائے اپنے بیوی بچوں ماں باپ گھر والوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزارے سکون بھی رہے گا اور مزہ بھی آئے گا ماشاء اللہ اللہ آپ کے رسکی حلحال میں برکت دے اور ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کی اولاد سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے کول دیں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 ماشاءاللہ اللہ نے کیا آپ کا سلسلہ بہت ہے اللہ آپ اتنا اچھا سمجھاتے ہیں بہت اچھی طریقے سے سمجھاتے ہیں بالکل اچھی بات آپ بس ایک طریقہ کوئی بتانے کہ پنکچولیٹی آدمی میں کیسے آئے پرماننٹ آدمی کیسے ہو یہ سمجھ نہیں آتا بس آدمی کے وہ کوئی طریقہ بتائیں بس جزاک اللہ خیال السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ راتوں رات امیر بننے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں جو راتوں رات امیر رات بننے کا جو خواب دیکھتے ہیں نا راتوں رات بڑا آدمی بننے کا خواب دیکھتے ہیں مہینے دو مہینے کے اندر موٹر سائیکل آ جائے تو چار چھ مہینے کے اندر گاڑی کے نیچے گھر کے نیچے گاڑی کھڑی ہوئی ہو تو جناب تھوڑے عرصے کے اندر مطلب سال ڈیڑھ سال کے اندر اندر کرایہ کا گھر بھی ختم ہوگا اپنا گھر ہو جائے یہ اس طرح کی چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں سوچتے ہیں نا تو بہت تیزی سے دوڑنے کا دل کرتا ہے جب آپ تیز دوڑیں گے نا سانس پھول جائے گا تھک کر بیٹھ جائیں گے انگلش کا ایک محاورہ ہے ایزی رن ان وینڈ آہستہ آہستہ چلیں جیت جائیں گے سوچیں سمجھیں دیکھیں بنیادی بات عرض کرو امیر بننے کا خواب چھوڑ دیں امیر بننے کے لیے نہ کمائیں ضرورت پوری کرنے کے لیے قصب حلال کمانے کے لیے یعنی ایک قصب ہوتا ہے جیسے کہ یہ کیا کہتے ہیں باقاعدہ جو کتاب ہے قصبی حلال کے حوالے سے اب دیکھیے سرکاریں دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص نے کبھی کوئی کھانا اس سے اچھا نہ کھایا کہ انسان ہاتھوں کی کمائی سے کھائے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کے عمل سے کھاتے تھے تو یہ نا مطلب کہ ہاتھوں کی کمائی سے لینا اس کو پسند کیا گیا ہے تو ہم کسب کریں کمائیں تاکہ کسی کے محتاج نہ بنے ہمارے بیوی بی بچے کسی کے محتاج نہ بنے اور ہمارے ماں باپ کی اگر ہم خدمت کرنا چاہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں تو یہ چیزیں ہیں تو یہ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کا جیسے یہاں ذکر ہوا تو باوجود یہ کہ آپ بادشاہ تھے داود از داؤد علیہ سلام آپ بادشاہ تھے مگر آپ نے کبھی خزانے سے اپنے پر خرچ نہ کیا بلکہ روزانہ ایک زرہ بناتے تھے زرہ شاید اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو یہ جنگی لباس جو ہوتا ہے نا وزیرے ہوتی ہے لوہے کا لباس ہو جسے چھ ہزار دیرہ میں فروخت کرتے تھے دو ہزار اپنے بال بچوں پر خرچ فرماتے تھے چار ہزار فقرا بنی اسرائیل پر خیرات کرتے تھے علماء فرماتے با قدر ضرورت کمائی یہ فرض ہے اور زیادہ مباح فخر و زیادتی مال کے لیے کمائی یہ مکرو ہے تو یہاں جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اور ہم کمائیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جب ہم خواہشات کی پیروی کی طرف جاتے ہیں نا تو ہم پھنس جاتے ہیں میں نے پہلے بھی ارض کیا ہے ایک بار پھر ارض کر دیتا ہوں آپ اپنے گھر کے اخراجات کے ایک مینیمم بجٹ بنائیں جس میں ایک نارمل لائف گزاری جا سکتی ہے اور اس کا ایک آپ فیگر بنا لیں بھئی یہ فیگر ہے اس میں جہاں جہاں مطلب کہ آپ اس کو تھوڑی کٹوتی کر لو اس کو تھوڑی کٹوتی کر لو کیونکہ خرچے بڑھانا یہ کوئی کمال نہیں ہے نہ خرچے ب... خرچے بڑھ جائیں گے پھر سنبھالنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہے بیکار کا اسٹیٹس ڈیولپ کر لینا یہ بھی درست نہیں ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی پوزیشن نہیں ہوتی مگر امیر ہو جیسا لباس اور امور جیسے کپڑے پہنتے ہیں امیر و جیسا انداز رکھتے ہیں اور مقصد ہوتا ہے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ لوگ ان کی اس لباس اور انداز کو دے کر پھر ان کو کام کا جو کاروبار کی طرف لے کے چلتے ہیں یار کھاتا پیتا مگر ان کی نیت دھوکا دینے کی ہوتی ہے فریب دینے کی ہوتی ہے یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے یہ اچھے نہیں ہوتے تو ایک سمپل سا ایک بجٹ بنا لیں اور اس بجٹ کے مطابق دیکھیں کہ ہاں ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ اخراجات بڑھاتے بڑھاتے اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کریں گے نا تو تھک جائیں گے ایک خرچے کی ایک اپنی لیمیٹ بنا لیں اور پھر اس کے مطابق بنائیں پھر دعا کریں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا کی اپنے رب اعلیٰ کے حضور جس کا خلاصہ یہ اللہ محمد اور محمد کو باقاعت اس کا تا مفتی احمد جا کا نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے با کفایت یعنی کفایت کا ایک یہاں لفظ استعمال کیا گیا اس کی بڑی پیاری وضاحت فرمائی ہے کہ یہاں پر کفایت جو استعمال کیا گیا لفظ اس میں ہر ایک کی کفایت جدا جدا ہے اگر ایک آدمی ہے اکیلا ہے اس کی کفایت الگ ہے اس کا خرچہ الگ ہے اگر وہ اپنے بیوی بی بچوں کے ساتھ رہتا ہے اس کی کفایت کا خرچہ الگ ہے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے بھائی بہنوں کا اخراجات اگر اس کے سر پر ہے تو اس کی کفایت الگ, الگ الگ ہے ہر ایک کے اپنے الگ الگ ہوتے ہیں بعد اوقات مطلب کہ بچوں کا گھر بھی لگا ہوتا ہے تو ماں باپ کے گھر بھی لگے ہوتے ہیں تو کچھ ادھر ادھر اور بھی مطلب کہ اس ان کے ذمے اخراجات ہوتے ہیں جن کی کفالت اس سے نے ذمے لی بھی ہوتی ہے پھر کچھ گھر کا اسٹیٹس ہوتا ہے اچھا جس سے شادی کی گئی ہوتی ہے وہ جس گھر آنے سے آتے اس کے مطابق نان و نخہ الگ ہوتا ہے تو یہ پوری ایک ڈیٹیل ہے جس کو پڑھنے سے پتا چلے گا اس میں پھر تجارت کا باب ہے خرید و فروت کا باب ہے نکاح کا باب ہے تو مطلب کفالت کا باب ہے تو بہت سارے ایسے چیپٹر ہیں جن کو پڑھنا پڑتا ہے علم بہت خوبصورت ہے علم حاصل کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے تو بنیادی بات یہ امیر بننے کے لیے کمانے کے لیے بیٹھیں گے تھک جائیں گے اللہ نے اگر آپ کے حصے میں جو رسک رش... جو رسک رش... اللہ تعالی نے آپ کے حصے میں رکھا وہ آپ کو مل کر رہے گا کہتے تیرا حصہ اگر پہاڑ کے نیچے دبا ہے مل کر رہے گا رسک رش... ہمیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ہم رسک کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں لہذا اگر استقامت چاہیے آپ کو باہر جانے کے جنون سے نکلنا ہے تو آپ یہیں پر رہ کر ایک نارمل روزگار کے ساتھ چلیے ان اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے حصے کا رسک ملے گا اللہ کریم برکت عطا فرمائے گا کیونکہ باہر جانے میں آزمائش ہی آزمائش بہت زیادہ آزمائش ہے پھر باہر جا کر آدمی پھر پلٹ کر واپس آتا ہے آئیے کچھ اور ہمارے پاس اسلامی بھائیوں کے تاثرات ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں زندگی میں نا چھوٹے کاروبار سے نا ترقی انسان ہے نا آسل کرتا ہے مثلا آ, کوئی بھی کاروبار وہ یہ انہوں نے مت دیکھے کہ کپڑے کا ہو یا گارمیٹ کا ہو یا کوئی گاڑی لگانی ہو چھوٹی سی جو اگر کاروبار مگر ڈرتا ہے یا گبراتا ہے نا وہ انسان کبھی بھی ترقی اصل نہیں کرتا پہلی بات یہ جو ایمانداری کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو اثر دیتا ہے مگر آ, چلو ضروری نہیں ہے کہ بنگلہ ہو گاڑی ہو یہ تو گھر بنگلے کو کیا کرنا انسان ہے حلال روزی کمانے کی طرف جاوے اللہ روزی کمانے کے لیے بہت مشکلات آتی ہے بہت تکلیفیں ہوتی ہے مگر یہ کہ دن رات محنت کرنی پڑتی ہے باقی اگر آپ غلط کاروبار کرو گے تو آپ کے پیسے ادھر ادھر نکل جائے گا آپ کوشش کریں کہ حلال کی طرف جائے اور شرط نماز کی طرف بھی آپ آئیں مگر یہ کوشش کرو کہ کاروبار کرو نا کوئی بھی کسٹمر آتا ہے اس سے ایمانداری والی کام کریں اسے قسمیں کسمے نہیں کھائیں اس کو جھوٹ نہیں بولے اسے فراڈ نہیں کریں جو فراڈ کرتا ہے نا میرے حساب سے خود کا آخرت خراب کرتا ہے پیسہ تو کمانا مشکل نہیں ہے مگر میں نہیں کہ آخرت کو بھی سوارنا ہے آگے جاب کرتا تھا ابھی ماشاء سے اپنی شاپ ہے یہ کرائے گی محنت کر دینا اللہ پاک کا کرم ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے چھوٹا بھوٹا بندہ کاروبار اسٹارٹ کرتا ہے اللہ پاک کا کرم ہو جاتا ہے میرا نام سلطان محمود ہے مچھی مارکیٹ کا نائب صدر ہوں اور ہمارے مجری چین والے یہاں ہیں ان لوگوں کو بہت بہت شکریہ دراصل اپنے میں بتا رہا ہوں جس سے میں نے کام شروع کیے ہیں کم پیمانے پہ پی یعنی تقریباً لاکھ سے کام شروع کیے ہیں کم, کم کم کماتے ہوئے زیادہ نہیں میرا کام اس طرح ہے نا کہ میں نے دکان پہ لکھ پہ لیا ہوا تھا علاقے کرم سے پھر یہاں سے کچھ مڑی بنی الحمد اس وقت ہماری الحمدللہ دکانیں دکان ہے اپنی ہی دکان ہیں تو الحمد اس طرح چلتے ہوئے آ رہا ہیں یہ اصل میں ہم لوگ دیکھیے زت حماد رضی اللہ عنہ یہ عزت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں یہ اپنا کام کرتے تھے یہ اپنا کام کیا کرتے تھے کہ یہ کپڑے بیچتے تھے کپڑے کی گٹھڑی ہوتی تھی ان کا روز کا ایک خرچہ تھا جو انہوں نے اپنے روز کے اخراجات کا ایک انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا یہ کپڑے بیچتے اس دن کا خرچہ ان کو مل جاتا ہے یعنی اس دن کی آمدنی یہ پا لیتے یہ گٹھڑی بند کرتے اور نماز اور مسجد اور دیگر ان کاموں کی طرف بڑھ جاتے میرا یہاں باس لوگوں سے یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں بہت زیادہ ترقی کی طرف جو ہم یہ کاروبار لی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو میرا یہ تجربہ ہے کہ اپنی ترقی کو صرف دنیا کے کام پر ہی دیکھ رہے ہیں ترقی سے دنیا کا کام نہیں ہے اصل ترقی یہ ہے کہ ہمیں تقوی پر پرہیزگاری کتنی ملی ہے رسک کے حلال کمانا چاہیے لیکن اس کی کے حلال میں ہم اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہم نماز عبادت سے بھی رہ جاتے ہیں یعنی ایک شخص پیسے والا بنتا تو لوگ سمجھتے یار اس کو بڑا کرم ہے یہ میں اگر غلط نہیں کہہ رہا تو شاید ایک بڑی تعداد میری شاید تائید کرے گی یار اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے گاڑی ہو گئی بنگلہ ہو گیا یہ ہو گیا ایک سے چار دکانیں ہو گئی ہو سکتا ہے یہ واقعی کرم ہو جس کے الال کی صورت میں میں اس کا یہ نہیں کہتا کہ یہ کرم ہی ہے ہی نہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کو نماز کی توفیق مل رہی ہے کیا عبادت کی توفیق مل رہی ہے کیا اللہ کی راہ صدقہ و خیرات کی توفیق مل رہی ہے وہ سنتوں کے سانچے میں ڈھل رہا ہے کہ دن, دن بعد دن اس کے دل میں مال کی محبت بڑھ رہی ہے وہ سود بھی لے کر آگے بڑھ رہا ہے تو وہ رشوتیں دے دے کر اپنے کام کو آگے بڑھا رہا ہے ایک تعداد کہتی ملے گی کہ میں حلال کماتا ہوں حلال کماتا حلال کماتا ہوں ارے بھائی آپ نے حلال کمانے کا سیکھا کس سے ہے آپ کہیں گے کہ جناب میں جھوٹ نہیں بولتا ہو سکتا بے باطل ہوتی ہو آپ کی بے فاسد ہوتی بے باطل بے فاسد کیا ہوتی کیا صرف جھوٹ بولنا یا سود یا رشوت صرف انہی چیزوں کا ہی آمدنی کے حلال و حرام ہونے سے تعلق ہے کیا صرف ملاوٹ ہی کا حرام و حلال سے اس کا تعلق ہے کیا دھوکہ دینا ہی کیا حرام اور حلال ہونے سے تعلق ہے جو اتنی بڑی بڑی جو کتابیں تجارت پہ لکھی گئی ہیں اس کے اندر جو مسائل لکھے گئے ہیں وہ کیا ہیں ان کو کون پڑھے گا سمجھے گا تو اول یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کمانے والا اگر اسے سیکھا ہی نہیں ہے تو وہ حرام ہی کماتا ضروری نہیں ہوتا مگر جو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو بتانا چاہ رہا ہوں امید ہے کیا سمجھ کیوں ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے جذبات اور تاثر تو پہنچا رہے ہیں بنیادی مقصد کیا تھا بنیادی مقصد یہ تھا اور ہے بھی کہ آپ قرضہ لے کر دس بارہ پندرہ بیس پچیس لاکھ روپے کا قرضہ لے کر اپنی جان جوخم میں ڈال کر اپنا مطلب کہ دینی فیوچر بھی آپ داؤ پہ لگا کر باہر جا کر کمانے کے بجائے اس سے بہت کم ٹوینٹی فائیو بھی اگر آپ کے پاس کیپیٹل موجود ہے اور آپ یہاں محنت کرنا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے کوشش کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کے لیے ذرائع ہو سکتے ہیں کوئی مطلب کہ کوئی یہی جیسے کپڑے کا کام ہو گیا چھوٹا موٹا کوئی کپڑے کی کرائے کی دکان مارکیٹ ہی مارکیٹ ہے کپڑے کی دکان کرائے کی کھول کر آپ بیٹھ گئے آپ کو کپڑا مل رہا ہے راشن کی دکان کھول کر بیٹھ گئے گھڑیوں کی دکان کھول کر بیٹھ گئے میں جانتا ہوں ہمارے گھڑی بیچنے والے بھی دوست ہیں جاننے والے ہیں وہ گھڑیاں بیچ کر کا کام کرتے ہیں کوئی کیا بیچتا کوئی مارکیٹیں بڑی ہوئی ہیں چشمے بیچنے کا لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں پتا نہیں کیا کیا کام کر چھوٹے موٹے کھول لیتے ہیں چائے کی ہوٹلیں کھول لیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا, کیا, کیا, کیا, کیا روزگار ہی روزگار ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں پاکستان کی اگر میں بات کروں پاکستان میں روزگار ملے گا کیونکہ یہاں پر لوگ ہیں جہاں لوگ نہ ہو نا افراد نہ ہو وہاں ابھی تھوڑا وہ سوچے گا کہ ہمارے یہاں پرچیسنگ پاور کم ہے بٹ پرچیسر ہے پرچیز پاور کم ہے بٹ پرچیزر ہے پرچیزر یہاں پر ایگزسٹ کر رہا ہے پرچیزر ہے خریدار ہے اس کی طاقت کم ہے مہنگی چیز ہمارے یہاں اتنی نہیں خریدی جاتی وہ مہنگی چیز خریدنے والی جو کلاس ہے لیٹ کلاس ہے وہ تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے چینج ہے بٹ نارملی لوگ خریدنے والے لوگ ہیں ہم کوئی بھی چھوٹا موٹا کام شروع کرنے کی کوشش کریں لوگ کارپینٹر کا کام کر لیتے ہیں چھوٹی سی فرنیچر کی دکان کھول لیتے ہیں کرسے کی دکان کھول لیتے ہیں کوئی موبائل کا کام کھول لیتے ہیں ایسریز کا کام کھول لیتے ہیں کوئی دھاگے کا کام کھول لیتے ہیں کوئی مطلب کہ گارمنٹس کا کام کھول لیتے ہیں ضروری ہے کہ آپ مطلب کہ ڈائریکٹلی کوئی پچاس بیس پچیس پچاس لاکھ کا کام کھولیں آپ ڈائریکٹ بڑے کام کرنے کے چکر میں جاتے ہیں تبھی ہی شاید کامیابی اتنی نہیں ملتی آپ چھوٹا سا کام شروع کریں کم آمدنی سے کم کیپیٹل سے کام شروع کریں میرا مشورہ ہے کہ میکسیمم کیش پر کام کریں اللہ آپ کو برکت دے گا کم نفے پر زیادہ مال بیچیں جی ہاں میں یہ آپ کو مدنی پھول دے رہا ہوں حضرت عبدالرحمان میں آف رضی اللہ تعالی انہوں کا جو تجارت کا جو انداز تھا میں اس کا اس کی ایک جھلک آپ کو دے رہا ہوں کم نفے پر زیادہ ٹرن اوور کریں انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ نظر آئے گا پھر خیرخواہی کا جذبہ رکھیں غریبوں کی غم خواہ کا جذبہ رکھیں آپ بولے گئے مجھے غربت کا خوف ہے ایک کتاب میں میں نے پڑھا کہ اگر غربت کا خوف ہو تو صدقہ زیادہ کرو غربت کا خوف ہو نا صدقہ زیادہ کرو کہ تمہیں اللہ تعالی مزید عطا فرمائے گا شکر گزاری کی طرف آئے بعض لوگ دکانیں کھول کے بیٹھتے ہیں نہ شکری کرتے رہے ہوتے ہیں آپ نہ شکریہ کی, کی کر رہے ہو آپ روزگار لے کر رسک کے حلال کمانے کے لیے آئے اللہ آپ کو آپ کے حصے کا رس دے گا وہ پرندے کو بھی رس دیتا ہے وہ اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ہے اپنے گھونسلے میں بھوکا آتا نہیں ہے ناشکری نہیں کرتا آپ پرندے کی چچہاٹ سنیں طوفان اور مطلب کہ سیلاب اور نہ جانے کیسی کسی آفاتیں آتی ہیں اس کا پورا گھونسلہ اس کے پورا گھر توڑ پھوڑ کر وہ چیزیں چلی جاتی ہیں اور وہ بے گھر ہو جاتا پرندہ لیکن صبح پھر اپنے رب کی حمد کر رہا ہوتا ہے اپنے رب کی تاریخ بیان کر رہا ہوتا ہے اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے پرندہ بھی ایک جانور بھی کر رہا ہوتا ہے ہم لوگ ناشکریاں بہت کرتے ہیں پھر گھر کی عورتیں ناشکریاں بہت کرتی ہیں بعض اوقات گھر کا پریشر بھی آپ کو مجبور کر دیتا ہے یہ بھی لیا وہ بھی لیا یہ بھی لیا میری اسلامی بہنوں پریشر کیوں کر رہی ہو نارمل زندگی گزارے کاسمیٹکس کی طرف جاتے ہیں اتنی مہنگی کاسمیٹکس ہیں فیشن کی طرف جاتے ہیں اتنا مہنگا فیشن ہے آپ ایک عزت دار اور اس کے حلال والی زندگی کی طرف جائیں پہلے کی عورتیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ پہلے کی عورتیں ایسی ہوتی تھی کہ جب ان کے گھر کے مرد باہر کمانے جاتے تھے تو یہ کہتی تھی کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا حرامت کمانا کہ ہم بھوکی تو رہ سکتی ہیں جہنم کا عزاب برداشت نہیں کر سکتی یہ عورتوں کی سوچ ہوا کرتی تھی پہلے کی اور آج ہیں کما کر نہیں لائے اس کی دیکھو شادی میں اس کے کپڑے دیکھے تھے فلاں بتک سے بنا دے فلاں بتک سے, سے تم اتنے کچرے جیسے سوٹ دلا دی اب اتنے تانے دو گی تو یہ کرے گا کیا بیچارہ کیا تانوں سے بھی گھر چلتا ہے کپڑے تو دیے نا نان نفکا کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک معروف اور معلوم اور عرف کے مطابق نا نفکا ہے میں اس کی ڈیٹیل نہیں جاتا میں نے ایک, ایک مطلب سمجھے کہ دو جملے میں ایک مسئلے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے لیکن تانا اور تنز کر کے اولاد تانا دیتی ہے بچیاں تانا دیتی ہیں باپ کو کیا آپ کچھ کرتے نہیں ہیں کچھ کرتے باپ کیا کرے بھائی اپنی چمڑی بیچے جلد بیچے کیا بیچے خود کو بیچے بچوں کے لیے عید کو کپڑے چار چار سلاتا باپ اپنے لیے دو جوڑے بھی نہیں سلاتا ہر سے چوتھے مہینے بیٹوں کے لیے جوتے ہوتے چپل ہوتے ہیں اپنے لیے سال سال دو دو سال تک کچھ بھی نہیں لیتا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ معاشرہ معاشر پر آپ غور کر لیجیے باپ اپنے گھر کے لیے کما ہوتا ہے بیٹا اپنی ذات کے لیے کما رہا ہوتا ہے باپ بیوی بچے گھر کا سوچ کر چیزیں لاتا ہے بیٹا اپنے لیے چیزیں سوچ کر لاتا ہے بیٹا میمے میمے کر رہا ہوتا ہے باپ کہہ رہا ہم ہم ہم, ہم. وہ فیملی کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہوتے ہیں میں جنرل پوائنٹ جنرل پروسپیکٹس میں بات کر رہا ہوں جنرل پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں تو جب ہم اس طرح مطلب کہ ان کو تانا دیتے ہیں ان کو مطلب کہ آس پڑوس کی ہم مثالیں دیتے ہیں رشتے داروں کی مثالیں دیتے ہیں دیکھو ان کو یہ کر لیا وہ کر لیا فلا کر لیا تو یہ ان کو آر ہوتی ہے پیا تو بھاگنے کی باتیں کرتے ہیں پھر حرام کی طرف چلے جاتے ہیں یا پھر یہ کے تھکر بیٹھ جاتے ہیں تو ان چیزوں کو برائے کرم غور کریں اور صبر و شکر کے ساتھ اپنے گھر کو چلائیں اور مطلب خوش ہو جاتی ہے بیاں کہاں بیوی خوش ہو جاتی ہے بچے خوش ہو جاتے ماں باپ خوش ہو جاتے باہر چلا ہے کمانے کے لیے بہت پریکٹیکل بات بیان کر رہا ہوں میں آپ سے ان کو بولو نا بارہ مہینے کے مدنی کافلے میں جانے چاہیے بارہ مہینے کے مدری کافل میں بیوی بچوں کا کیا بنے گا بولے نا کہ تین سال کا مجھے کانٹریکٹ ملا ہے میں جا رہا ہوں کمانے کے لیے میرا لال میرا لال تیری بلا لے لوں تیرا ستخا لے لوں جا جا فکر نہیں کہنا پیچھے میں رائے خدا میں جاوے تو پیچھے بیوی بچوں کا کیا بنے گا کمانے کے لیے جاوے جا جا میرا لال لال پیلا نیلا سب بن جائے گا وہ یہ ہے یا نہیں آپ مجھے بتائیے میرے مدری چلے کے ناظرین میں سو فیصد بات نہیں کر لیکن معاشرے کی عکاسی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بار اگر رائے خدا میں ہے کوئی نیک کام کے لیے تو بچہ بھی مارے واپس آ جا ماں بھی مارے واپس آ جا باپ بھی مارے واپس آ جا آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے اس کی بحث میں نہیں جا رہا لیکن جب کمانے کے لیے گئے نہ نہ نہ میں نا, نا, نا بیٹا تیر کو آنے کی کیا تو آئے گا جائے گا ٹکٹ کے پیسے لگیں گے ہم لوگ کر لیں گے ہاں بیٹا باپ کے لیے دعا کر اللہ تیرے بات کی مقفرت کر دے ہم لوگ کر لیں گے بیٹا اب کیا چار دن کے لیے آئے گا سوئن کے بعد پھر چلا جائے گا تیری تنخواہ کٹ جائے گی یہ کٹ جائے گی یہ ہوتا یا نہیں ہوتا بتائیے بچہ پیدا ہو جائے باپ چاہتا ہے کہ میں آ کر اپنے بیٹے کو دیکھوں نہ نہ بیٹا کوئی نہ ہم تر کو فوٹو دیں گے آپ تو اسکیپ کا دور ہے نا بیٹا واٹس ایپ کا دور ہے فلاں والا دور ہے ویڈیو ویڈیو میں دیکھ لیں اپنے بیٹے کو کیا اتنا خرچہ کرے گا اس کے جذبات کو خون کر رہے ہیں وہ بیچارہ آ کر ملنا چاہتا ہے اپنے بیٹے کو چومنا چاہتا ہے نہیں کمانا یہ ہے یا نہیں آپ بتائیے سوسائٹی کا میں سو فیصد بات نہیں کر رہا مگر کیا ہماری سوسائٹی کا یہ انداز ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر ہم کو مثالی معاشرہ چاہتے ہیں مثالی گھر چاہتے ہیں کو مثالی کلچر بنانا چاہتے ہیں یہ, چ... یہ صورتیں بھی یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں ان کو بھی کور کرنے کی اور ان کو درست کرنے کی حاجت ہے کول لیں محمد عمر بٹالہ سے نگر آپ آج بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اس خوبصورت امامے میں اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے سیت والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کا یہ پروگرام مثالی معاشرہ بہت ہی اچھا ہے ہم اس سے خوب خوب برکتیں لٹتے ہیں جزاک اللہ ہوئے. میرا نام محمد سویل قادری ہے بھائی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کا لباس اور ان کے امامہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے ہمیں ماشاء اللہ جو بیان دے رہا ہے یہ بہت پیارا بیان آ رہا ہے اور میرا ان کو سلام بول دیجیے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اجرتا فرما آپ نے حوصلہ افزائی کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبر و حشر اور آخرہ سب اچھی کرے ایمان, ایمان کی سلامتی دے اور تمام دیکھنے سننے والے یا رسول کے لئے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھ ہمارا کفر بھی سلامت رکھ ہمارا کفر بھی اچھا ہو کفر نور نور ہو قبر نور نور ہو اور بس محبوب کریم نور والے مصطفیٰ کے سب کے سب نور نور ہو بہت بہت شکریہ آپ کا بہت, بہت شکریہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں حوصلہ افزائی بھی کیا آپ اللہ جی کال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ہند کی ریاست مہاراشٹر کے شہر بھیونڈی سے ریاض افتاری عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ نگران شورہ کا سلسلہ سالی معاشرہ مرحبا مرحبا دو تیرہ میں میں نے بھی دو روپے سے کاروبار شروع کیا حالانکہ 2013 تیرہ سے پہلے میں چھ ہزار کی نوکری کیا کرتا تھا 2013 میں میں نے روپے سے کا دھندا شروع کیا تو میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی کہ گھر بھی میں لے لیا گاڑی بھی لے لی اور بڑی برکت ان کاروبار میں بزنس میں سپلائی کا کام یہ بھی آپ نے جو کہا نا یہ بھی سپلائی کا کام ہے بعض اگر تھوڑی سی اپنی انویسٹمنٹ دے بھی بندہ سپلائی کر لیتا ہمارے مقتوت المدینہ میں ایک بڑا مطلب خوبصورت ایک انداز تھا کہ اسلامی بھائی وہ رسالے بیچا کرتے تھے اب بھی کرتے ہوں گے خود رسالے دعوت اسلامی کے مخت المدینہ کے رسالے مخت المدینہ سے بہت چھوٹے اماؤنٹ پہ یہ ہدیت حاصل کرتے تھے اور ایک, ایک نورمل نفے کے ساتھ یہ جا کر بازار میں بیچا کرتے تھے اتنا ماشاء اللہ بازوں نے کمایا ہے کہ اسے انہوں نے مدینہ بھی دیکھا مکہ بھی دیکھا ہے جی ہاں یہ بھی ایک دیکھیں میٹر کرتا ہے ایمانداری میرے نوجوان اسلامی بھائیوں ایماندار بن جاؤ ایمانداری کی بڑی اہمیت ہے ایمانداری کی بڑی قدر یعنی جس میں ایمانداری نہیں اس کا دین نہیں ایمانداری بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ ایماندار بن جائیں لوگوں کو بھروسہ ہونا چاہیے آپ پر یعنی مجھے اس کا اندازہ ہے میں ایک مطلب مارکیٹ میں رہا رہا ہوا ایک فرد ہوں اور ایک بزنس کمیونٹی سے سمجھیں کہ میرا ایک تعلق ہے تو لوگ لاکھوں روپے کا مال دے دیتے ہیں دو چار لاکھ روپے کی چیز دے دیتے ہیں یہ لیں کام شروع کریں یہ لیں کام شروع کریں لاکھوں روپے کی چیز دے دیتے ہیں مگر آپ ایمانداری سے کام کریں اور اس چیز کو ایمانداری کے ساتھ لے جائیں اور ایمانداری کے ساتھ پیمنٹ واپس کریں لوگ کیا کرتے ہیں لوگ دیتے ہیں مال دیتے ہیں یا ٹھیک ہے پانچ لاکھ روپئے کا مال لے جائیں آپ کھڑے ہو جائیں چلیں کام کریں اب یہ کام کرنے کے لیے اس کو پانچ لاکھ کا مال دیا اب وہ مال بک گیا پیسے نہیں دے رہا وہ کیا کر رہا ہے اس کو وہ نفع رکھ کر اسی کے پانچ لاکھ روپے میں تو اس کو ڈھو لاکھ روپے دے رہا ہے بول رہے اور بک رہا ہے اور بک رہا ہے اور اسی کے بکیا پیسے میں سے یہ اپنا اور کام شروع کر رہا ہے جب اس کو پتا چلتا ہے اس کا دل ٹوٹتا ہے آپ ایسا نہ کریں آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں بہت تجربے کے طور پر اور مشاہدہ والا مشورہ دے رہا ہوں اوروں کے پیسوں کو غیر بلا اجازت استعمال مت کریں ان کو ان کی رقم واپس کریں لوگوں نے محنت سے کمایا ہوا ہوتا ہے اور آپ ایمانداری اور دیاداری کے ساتھ کام کریں اور بڑے مطلب کے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کریں بڑے کلیئر اینڈ کرسٹل لیول پر صاف ستھرے انداز سے کام کریں ان کے سامنے پورے پیپر پر آپ ہر چیز کا مطلب کہ وہ ان رکھیں کہ بھائی یہ اتنی کی چیزیں یہ چیز ہو گئی یہ ہو گئی جہاں جہاں مطلب کہ کو شگ اجازت دیتی ہے اور آپ کریں آپ کو پانچ کی جگہ پر دس کا دس کی جگہ بیس کا اگلے کی دکان سے مال جا رہا ہے آپ جا جا کر اس کا مال بیچیں اس کو اور کیا چاہیے اس کو سیلس مین بھی کہتے ہیں اس سے بعد بڑی ایگزیکٹو قسم کی پوسٹیں آتی ہیں اور لوگ جسموں کا کام کر کے مال بیچ کر بڑا پیسہ کما لیتے ہیں وہ بڑی روزگار کر لیتے ہیں یہ جو بتا رہا ہوں اس سے ایمانداری بہت ضروری ہے دیاتداری بہت ضروری ہے دھوکا اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے یہ اسلام کی خوبصورتی ہے یہ اسلام کی بڑی خوبصورتی ہے جس کے ذریعے بندہ تجارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی زبردست برکتیں و باہر عطا فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صاحبی و بارک وسلم سلاتوں یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرش یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ جی کون چلائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نگرانی صورت کی بار میں سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کے حلال کمانے کے بارے میں طریقے بتا رہے ہیں کچھ تاثرات آ رہے اور ایک امام مسجد ہے آپ اس کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں کہ امام مسجد کی تنخواہ کتنی جی ہوتی ہے اب اگر وہ کوئی اتنا کاروبار کرنا چاہے اس کے پاس اتنی اماؤنٹ بھی نہیں ہوتی کتنی رقم بھی نہیں ہوتی تو اس کے بارے میں آپ کیا مدنی فول دینا چاہیں گے اگر وہ کوئی کاروبار کرتا ہے کوئی چھوٹی بوٹی دکان بنا لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں لوگ جی مولوی صاحب کمانے لگ گئے ہیں مولوی صاحب اپنے کاروبار میں لگ گئے اس کے بارے میں آپ دیکھیں جہاں پر شریعت مذمت نہ کرے وہاں پر مذمت نہیں کرنی چاہیے شریعت جس چیز سے منع نہ کرے وہاں منع کرنے کا کوئی وہ بیس بنتی نہیں ہے مگر یہاں پر میں اپنا ایک نقطہ نظر بیان ضرور کروں گا وہ یہ ہے کہ امام مسجد کے لیے بہت سارے بہت سارے سے میں واپس رجوع کرتا ہوں یعنی کئی ذرائع ہیں آمدنی کے کہ اگر وہ اسی طرح اپنے مذہبی طور پر رہتا ہے جیسے کہ تدریس کی طرف چلے جاتے ہیں قرآن کریم کے مدرسۃ المدینہ جسے ہمارے ہوتے ہمارے کئی کا قاری صاحبان ہیں کہ جو قاری صاحبان بھی ہیں امام صاحب بھی اس طرح کی چیزیں تو ماشاءاللہ ان کا بھی ایک اچھا خاصا اماؤنٹ بن جاتا ہے تو اس طرف جا اپنی دینی خدمات ہی میں رہیں گے تو انشاءاللہ شاء تعالی امید ہے کہ ایک آمدنی کا بھی ذریعہ اچھا ہو جائے گا اور آپ سے ایک دینی خدمات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا تو ہو گئی دوسری بات آپ کے سوال کے ضمن میں میں سوسائٹی اور معاشرے میں اور سیول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے مسجد کمیٹی وغیرہ کے حوالے سے کرتا ہوں کہ ایک عام آدمی جو آپ کی مسجد کا نمازی ہے ایک عام آدمی ایک عام فرد آپ کی مسجد کا نمازی ہے اور اس کے مطلب کہ ایک بیوی بی اور دو بچے ہیں اور فار ایگزامپل کہ اس کا اپنا گھر یا کہا کہ گھر آپ دیکھیے اس کا یوٹیلیٹیز اور تمام تر چیزیں ملا کر اس کا خرچہ کتنا کم از کم کم از کم, کم اتنا مشاعرہ تک امام کا رکھیں آپ کہ آپ کی آپ کے شہر کا یا آپ کے علاقے کا آپ کے محلے کا ایک عام آدمی اپنی ایک عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اگر اس کو کہیں جانا بھی ہے دوائی وغیرہ کے لیے تو کیا یہ مانگتا ہے نہیں مانگتا نا کیا اس کو کنوینس کے لیے وہ کرایہ مانگتا ہے نہیں مانگتا وہ مطلب کیا کھانے میں کسی کا انتظار کرتا ہے کہ رات کا کوئی کھانا کسی نمازی کے گھر سے آ جائے گا انتظار کرتا. نہیں کرتا عام آدمی نہیں کرتا. ایک میرا آج سے مد دی جائے معذرت کے ساتھ آپ کم از کم امام کو اتنی تنخواہ دیں کہ وہ آپ کے اس مقام اور ارف شہر اور علاقے کے مطابق ایک عام آدمی کی طرح تو کم از کم زندگی گزار سکے اس کو کیا ضرورت ہے کہ بیچارے کو اتنی کسما پرسی میں آپ نے ڈال, ڈال کر رکھا ہو اور ہمارے اماموں کی تنخواہ بہت کم ہے یہ اللہ کرے کہ یہ کمیٹیاں اور یہ اس طرح کی جو مجلس اور مزید انتظامیہ ہوتی کرے کریں آپ چندہ بڑھائیں چندہ ملے گا آپ کوشش تو کریں ملے گا آپ کہیں کہ چندہ اتنا امام صاحب کیا کریں آپ چندہ بڑھائیں انشاءاللہ ملے گا لوگ دیں گے کوئی اللہ نے چاہ تو آپ کی مدد ہو جائے گی اسی طرح خادم اور موزین جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی میرے مدد ملتی جائے گا ان پر بھی کرم کریں دیکھیے دوائی سب کے لیے ایک ہی جیسی آتی ہے اور مطلب دودھ عموماً سستا نہیں ملتا کسی کو راشن وغیرہ تقریباً یہ جو اخراجات موٹے موٹے گھر کے ہوتے ہیں وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں ضرورتیں نارملی طور پر ایک جیسی لگی ہوئی ہوتی ہیں تو کم از کم اتنی سیلری رکھیں کہ ان کا بچاروں کا گزارا ہو البتہ میں یہ ضرورت کروں گا کہ امام صاحب موزین صاحب خاطب آپ اپنی اہلیت کے ساتھ رہیں اور جتنی آپ کے اندر صلاحیتیں اور بڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی اہمیت بھی بڑھے گی اور اس طرح آپ کی ضرورتیں پوری کرنے پر توجہ بھی بڑھے گی کال دین میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنا کام کرنا چاہتا ہوں میرے پاس اللہ کا شکر ہے پیسہ بھی ہے صلاحیت بھی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا اپنا کام ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے کام میں ہی انٹرسٹ لے کر ان کے کام کو آگے بڑھاؤں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا اس کام میں انٹرسٹ نہیں ہے اور میرا کسی اور کام میں انٹرسٹ ہے مثال کے طور پر میرے والد صاحب اس کام گارمنٹس کا ہے لیکن میرا کام اسپیر پارٹ گاڑیوں کے اسپیر پارٹ کے کام میں انٹرسٹ زیادہ ہے تو میں وہ کرنا چاہتا ہوں تو والد صاحب نے کہا کہ یا تو وہ کر لو یا کر لو اس وجہ سے مجھے پاکستان سے باہر جاب کرنی بہت انڈیویجل کیس ہے اور میں والی صاحب سے عرض کروں گا کہ بیٹا ہی چلا گیا نا آپ کا کاروبار تو نہیں کیا بیٹا ہی چلا گیا اولاد کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو والی صاحب کے رس کے حلال اگر والی صاحب کماتے ہیں اور اور کوئی مانیہ شرعی شری رکاوٹ نہیں ہے اور آپ کے دین و ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا آپ کے اخلاقیات کو نقصان نہیں پہنچتا تو اس صورتوں میں اپنے والد صاحب کے کام کو آن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے باپ بیٹے پر امید نہیں رکھے گا تو کس پر رکھے گا یہ تو بنیادی بات تھی اور اگر مثال پر بیٹا چاہتا ہے کہ میں اور کوئی رس کے حلال کماؤں تو باپ کو بعدوں کا دل بڑا کر رہنا چاہیے ٹھیک ہے بیٹا چلو جو حلال روزی کما ستا. حلال حلال اور صرف حلال حرام کی طرف جانا نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا حرام کی طرف جانا نہیں ہے اس کو بالکل آپ نے اپنے گرے سے باندھ لینا ہے حرام نہیں چاہیے حرام نہیں چاہیے حرام نہیں چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول فرماتا ہے اللہ پاک اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بے عیب ہے اور بے عیب صدقات اور نقصانات سے خالی عبادات کو قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز کا حکم دیا جس کا انبیاء کرام کو حکم دیا فرمایا اے نبیو طیب و لذیذ چیزیں کھاؤ اور نیک امال کرو اور اب تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو ہماری دیوی طیب و لذیذ روزی کھاؤ پھر ذکر فرمایا کہ آدمی پراگندا گرد آلود بال لمبے لمبے سفر کرتا ہے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہتا ہے اے رب اے رب اور اس کا کھانا حرام اور پینا حرام اور لباس حرام اور حرام کی ہی غذا پاتا ہے تو ان وجوہات سے دعا کیسے قبول ہو تو اب یہ اس پر ذرا جو میں ہمارا جو موضوع تھا وہ یہی ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یعنی بچپن سے ہی حرام میں پلا اور جوان ہو کر حرام کمائی ہی کی جس سے گزہ لباس حرام کا رہا یہاں روئے سخن یعنی جو بیان کیا جا رہا ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جس کے لئے بیان کر رہے ہیں یہ حرام خور حاجی یا غازی کی طرف ہے یعنی حرام کمائی سے حج یا غزوہ کرنے گیا وہ پرا پرے یعنی پریشان حال رہا کعبہ موزمہ یا میدان جہاد میں دعائیں مانگی مگر قبول نہ ہوئی کہ روزی حرام تھی جب ایسے حاجی اور غازی کی دعا بھی قبول نہیں تو دوسروں کا کیا کہنا صوفیہ فرماتے ہیں کہ دعا کے دو بازو ہیں یعنی پر ہیں عقل حلال یعنی حلال کھانا اور صدق مقال اگر ان سے دعا خالی ہو تو قبول نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے حلال کمانے کی توفک عطا فرمائے یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں ایک زمانہ ہے آئے گا کہ انسان پرواہ نہ کرے گا کہ کہاں سے لیا حلال سے یا حرام سے یعنی آخری زمانے میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے پیٹ کی فکر میں ہر طرح پھنس جائیں گے آمدنی بڑھانے مال جمع کرنے کی فکر کریں گے ہر حلال و حرام لینے پر دلیر ہو جائیں گے جیسے کہ آج کل عام ہے صوفیہ کرام فرماتے ہیں ایسا بے پرواہ آدمی کتے سے بدتر ہے کہ کتا سونگ کر چیز منہ میں ڈالتا ہے مگر یہ بگڑ تحقیقی بلا سوچے سمجھے ہی چیز کھا لیتا ہے تو یہاں میں نے یہ ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے اس کی شروعات کے ساتھ بیان کی تاکہ ہمارے سامنے حلال کمانے کا ایک جذبہ اور حلال کمانے کا ایک تصور کانسیپٹ بھی آ جائے مزید ہمارے پاس جو تاثرات تھے وہ بھی آئیے دیکھتے ہیں جی اصل میں ہم لوگوں نے تقریباً پندرہ سولہ سال پہلے کام شروع کیا تھا جو ایک بہت چھوٹے پیمانے پہ, پہ تھا لیکن آج جو ہے نا اللہ کا شکر ہے محنت کی رسک حلال کمایا اور آج یہ کام بہت بڑا ہو گیا وسیع ہو گیا نیچے ہماری ایک چھوٹی دکان ہے اور اس کے بعد ہم نے بڑا جو ہے نا اپنے اوپر ایک ریسٹورنٹ کھولا ایک اور جگہ کچن لیا شروع میں تو جو ہے نا بس دو دو تین پتیلے جو ہے نا مشکل سے سارا دن چار پتیلے اس طرح محنت کرتے کرتے جو ہے نا یہ کام بڑا اور آج جو ہے نا اللہ کا شکر ہے رسک کے حلال کی وجہ سے یہ کام جو ہے نا اچھا خاصا چل رہا ہے بس میں یہ بولنا چاہوں گا کہ اگر آپ چھوٹے پیمانے پہ بھی کام کریں رسک حلال کمائے اور محنت کریں اور دل لگا کے کریں تو انشاءاللہ اللہ جو ہے نا آپ جو ہے ایک دن ضرور کامیاب ہو جائیں گے جی شروع سے بریانی کا کام کر رہے ہیں فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں چھ سال پہلے جب میں نے کام شروع کیا تھا تو کافی چھوٹی میری ایک دکان ہوا کرتی تھی آج اللہ پاک نے اپنی یہ جگہ کروائی ہے میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالی پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اس کو اسٹارٹ لیں اور لگن سے کام کریں اور ایک مشورہ خصوصیت کے ساتھ انہیں ہوگا جو بھی ان کا انکم پروفٹ ریشو ہے جیسے کہ مثال ہے وہ ایک چیز پر دس روپے کمارے۔ تو انہیں سمجھنا چاہیے دس روپے میں سے جو ہے آٹھ روپے نو روپے وہ میرے ہیں اور ایک روپیہ جو میں کما رہا ہوں اس میں اوپر وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے اس کے پاس مطلب سرمایہ آیا کس طرح سے اور وہ ایک ٹائم میں اپنے آپ کو دیکھا گیا کہ وہ مقام پر ہے میں پہلے سکھر میں رہتا تھا میں تین سال ہوئے یہاں کراچی میں آئے ہوئے پہلے یہ دکان بھی چھوٹی تھی تو مال بھی کم تھا اس کے بعد یہ کسٹمر بڑے اور کام بڑا تو یہ دکان بھی بڑی کی ہے ڈبل کی ہے اور, اور اب ان شاء اللہ یہ کام بھی سیٹ ہو گیا اب ایک اور کام بھی شروع کیا ہے میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے ہی اپنے ہی شہر میں اپنے ہی ملک میں کام کریں اور ہمت رکھیں حوصلہ رکھیں تو ان اللہ دینے والی ذات اللہ کی ہے ان شاء اللہ ملے گی اپنا ملک تو اپنا ملک ہے پہلے میں نے یہ کام چھوٹے سے پیمانے پہ شروع کیا تھا اس کے بعد پھر میں نے یہ کام ٹھیکے پہ شروع کیا ٹھیلوں کے اوپر سے لے کر پھر یہ بعد میں جو ہے نا ہم نے دکان کا جو ترکیب جو ہم نے مکان کے اندر کی اور اب الحمدللہ ہم نے اس کو نیچے پورے فلور کو جو ہے نا ہم نے نیچے دکان بنا لی ہے اور یہی ہمارا ذریعہ معاش ہے اور الحمد کا شکر ہے کہ ہم اسی کے اندر خوش ہیں میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ چھوٹا سا کاروبار شروع کریں اور اللہ تبار کو تارا پر توقع کرے تو ان شاء یہ آپ کو بہت کامیابی عطا فرمائے گا پہلے میں لازمی باتیں میں نے یہ کام سیکھا اس کے بعد لازمی باتیں مشکلات تو آتی ہیں لیکن بندہ ہمت نہ ہارے تو الحمد للہ میں نے کوشش کی کہ اپنا ایک چھوٹے سے دکان کا سیٹ اپ ڈالا اور الحمد للہ زوید آج آپ کے سامنے ہے لوگ بولتے ہیں کہ جھوٹ بول کے ہی کمایا جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم جو ڈیل کرتے ہیں وہ پلاسٹک کے ہینگرس میں کرتے ہیں اپنی مینوفیکچرنگ ہے ہماری دیکھیں انویسٹمنٹ ٹھیک ہے میٹر کرتی ہے بٹ انسان کا اپنا ٹیلنٹ اس کی محنت زیادہ میٹر کرتی ہے انویسٹمنٹ ہر بندہ چھوٹی انویسٹمنٹ سے ہی کام کرتا ہے اور کسی کے پاس بھی اتنا کوئی ہیوج اماؤنٹ میں ہینڈسم سا کیپیٹل نہیں ہوتا کوئی بھی بندہ کوئی بھی کام اسٹارٹ کرے تو وہ بہت چھوٹے اماؤنٹ سے ہی کرتا ہے میرا کام ہے گارمنٹ سے ریلیٹڈ تاکہ ہمارا اپنا مینوفیکچرنگ کا کام ہے ٹوٹل یہ کام سٹارٹ ہم نے کیا ہے ہمارے والد صاحب نے اس کو اللہ کی مدد سے دو بنڈل سے سٹارٹ کیا تھا ہمیں تو ہمارے گھر والے بتا دے کہ والد صاحب نے کیسی محنت کر دی ہے ہمیں تو سب کچھ جمع جمع مل گیا لیکن یہ کہ محنت کا سلا ملتا ہے دکان کارخانہ سب اپنا ہے جہاں رہتے ہیں وہ گھر اپنا ہے اماؤنٹ چھوٹی بڑی کوئی نہیں ہوتی ہے میں ایسے بہت سارے لوگوں کی مثالیں جنہوں نے بہت انیشلی اسٹیپ سے کام اسٹارٹ کیا تھا لیکن ماشاء اللہ آج الحمد کا شکر ہے کہ ان کو دنیا دیکھتی ہے کہ ہاں یہ کچھ ہے کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے انسان چھوٹا بڑا ضرور ہے انسان کی سوچ اس کو چھوٹا بڑا کر دیتی ہے اور اماؤنٹ کچھ بھی نہیں ہے ابھی ایک بندہ ہمارا جاننے والا ہے اس نے چھوٹے سے جو نا چپس کام اسٹارٹ لیا تھا اور آج ماشاءاللہ وہ تیس تیس ہزار روپے کے دو بندے تو اس نے صرف کیش گننے کے لیے رکھے ہوئے صرف چپس کے کام میں کام بہت ہے. پاکستان میں تو بہت کام, پاکستان بہت کام, بہت کام ہے کام پاکستان میں بہت کام ہے بھائی کیا کہتے ہیں آپ سرسا دیکھ رہے ہیں شروع سے جی جی صاحب آپ بڑے پیارے متیف الشاد فرما رہے تھے تو یہ بات تو اپنی جگہ پر طے ہے قرآن و حدیث سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو تجارت کو بہت زیادہ اہمیت ہماری اسلام کے اندر حاصل ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کو کال نے پڑھا تمبی وافلین میں آپ بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں محتاج نہ بنو لوگوں کے بلکہ تجارت کرو اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ تین آدمی چاہیے کہ مل کر کام کریں یعنی بڑا پیارا مدل وشاس فرمایا فرمایا تین جانے مل کر کام کریں ایک شخص پرچیسنگ کریں یعنی مال لے کر آئے دوسرا اس کو فروخت کریں اور تیسرا اللہ کی راہ میں سفر کریں پھر اس کے یعنی ایک سال یہ سلسلہ رہے جب وہ اللہ کی راہ میں سفر کر کے آ جائے تو اب وہ ان کی جگہ پر کام کرے ان میں سے جو دوسرا تھا وہ اللہ کی راہ میں چلا جائے اور پھر یہ دونوں مل کر کام کریں اور پھر جو تیسرا تھا اگلے سال وہ اللہ کی راہ میں جائے اللہ کی دین کے لیے اور اس کے بعد جو وہ جو دین کی جو اس راہ میں تھا اللہ کی راہ میں وہ آیا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہے تجارت کا سلسلہ شروع کرے تو یہ تجارت کی اہمیت بزرگان دین کے جو ہے وہ فرامین سے بھی ہمیں ملتی ہے کہ تجارت میں ہی اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کمانے میں جو برکت ہے وہ نوکری کرنے میں دوسروں کی محتاجی میں گی جاب کی امپورٹنس تو نہیں ہو جاب کی ختم تو نہیں ہو جاتی جاب کی ایک اپنی اہمیت تو ہے ہی کیونکہ اگر جاب کی اہمیت ہی ختم کر دیں گے تو پھر جو اپنا کاروبار کرنا چاہ رہا ہے وہ اپنی دکان خود ہی کھولے گا سارے کام خود ہی کرے گا مطلب جھپٹ وپٹ سب خود ہی مارے گا تو یہ تو نہیں پھاڑو بھی خود ہی مارے گا اور جو ہے سامان بھی خود کیا کرے گا اللہ تعالیٰ نے بازوں کو غریب بازوں کے لیے غربت ہے بازوں کے لیے امیر ہی ہے اس کی بھی اگر ہم شروعات میں پڑھتے ہیں نا تو یہ پوری تقسیم اللہ کی جاب کا ایک اپنا تصور تو ہے لیکن یہاں ہم جو کانسیپٹ دے رہے تھے جی کہ یہاں پر قرضہ قرضہ لے کر دس بیس بیس لاکھ کے مقروض ہو کر باہر جانے سے اچھا ہے کہ آپ یہیں پر کوئی چھوٹی موٹی آمدنی سے اپنا کام شروع کریں جی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے یہ ہمارا تصور تھا کہ باہر جانے سے ایک تو انلیگل جاتے ہیں بہت جھوٹ اور فریب کا سلسلہ پھر عقائد نظریات ایمان افعال اعمال تقوا اولاد کی تربیت یہ ساری چیزیں سیکریفائز کرنے پڑتی ہیں بہت ساری چیزیں رسک میں چلی جاتی ہیں ہم ایک اس طرح ایک خوب اچھے تصور کے ساتھ اور اللہ کی رحمت سے ایک اچھی نیتوں کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کسی ڈلیور کریں پھر ایک کمانا قصبے حلال اور روزگار ان تمام پر ایک پوری قرآن کی آیتیں روایتیں یہ سب موجود ہے پورا اسلام و دین کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے یہ کمانا اور ظاہر کے رہنمائی بہت ضروری ہوتی ہے بڑے زبردست انداز میں آپ ماشاءاللہ سلسلہ ابتدا سے ہی اس کو ایک ترکیب بنا رہے ہیں آپ نے جو اس میں مدنی پھول آف فرمائے ہیں اگر ان پر بندہ غور کرے تو بہت سارے ایشوز جو ہیں یہ کلیئر ہوتے چلے جاتے ہیں جیسے آج جیسے آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ امیر بننے کی خواہش یہ نہ کی جائے ایک بات دوسرا آپ نے اس میں یہ بھی مدنی پھول آ فرمائے کہ چیزیں گریجولی بعض جو ہے وہ بڑھتی ہیں لوگ یہ ہی چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ میں ہنگ لگے رہے پھٹکڑی رنگ بھی آوے چوکھا یعنی کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور سب کچھ ہو جائے چٹکی بجائے بندہ اور کام ہو جائے شارٹ کٹ میں کام ہو جائے تو یہ بھی اس, اس کا بھی آپ نے جس پیارے انداز میں ماشاءاللہ ایک لے کر کے آپ چلے ہیں پھر تاثرات کو بھی لیا ہے تو یہ چیزیں آ, بندے کی حوصلہ افزائی کرنے والی ہیں کہ ہمیں کام کرنا چاہیے ہمت بنانے کی کوشش کر رہے بس بس ہیں وہ طبقہ جو کہ ہمت توڑ کر ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ گیا میں ان کے لیے ایک مطلب کوشش کر رہے ہیں اور ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ گیارہ بارہ بجے ایک بجے تک گھر سے نکلتے ہیں آپ کہتے ہیں نا کہ جناب کچھ ہے ہی نہیں میں کیا نکل کے کروں بس آپ دس سال تک وہیں کھڑے رہیں گے آپ نکلیے بس آٹھ بجے نو بجے فجر با جماعت ادا کیجئے کوئی مان شرحی نہیں ہے اور اللہ کے حضور عبادت کیجئے اشراق چاش کی نماز پڑھیے آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر سے نکلیے اللہ تعالی آپ کو روزگار دے گا اللہ تعالیٰ کو رض دے گا اپنے کرم سے سوتے پڑے رہیں گے دوپہر تک دو دو تین تین بجے تک گھر میں رہیں گے اور پھر باہر نکل کے بولنے کو کام نہیں ہے تو ایسے کو واقعی اسے واقعی کو کام نہیں ہے یہ زندگی بھر اسی طرح مطلب کہ آپ ایک زندگی گزاریں گے پھر رات بھر دیر دیر تک آورگی کریں گے اور جناب وہ اس کے اس کے پیسوں پر آپ چایا پی رہے ہوں گے اور وہ گھر آ رہے ہوں گے تو وہ لڑ جھگڑا کر رہے ہوں گے تو ایسوں کے لیے تو ایسے دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی موقع نہیں ہوتا ان کو باہر بھی مطلب کہ وہ دھتکار دیے جاتے اگر آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو صبح و فجر کی نماز کے بعد آپ ایک پراپرلی ایک ٹائمنگ کے ساتھ آپ گھر سے نکلیے آپ ڈھونڈھیے اللہ تعالیٰ آپ کو روزگار دے گا آپ کو رس دے گا جاب ملے تو جاب اپنے کاروبار اپنا کام کا چھوٹی اماؤنٹ سے کرنے کے لیے ہے میں نے ایمانداری داری سچائی محنت اور علم اور تقوا پریزگاری کو آپ کے سامنے رکھا ہے اسے آپ اپنا معیار بنائیں آگے بڑھیں اللہ کریمہ کو محتاجی سے بچائے جس کے حلال عطا کرے کہ آپ اپنا اور اپنے بی بچوں کا پیٹ پال سکیں مانگنے سے بچیں یاد رکھیے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, بہتر ہے اسلام نے سوال کرنے کی مذمت کی ہے دینے والے کی بڑی پذیر آئی ہے یہ یاد رکھیے گا جی آپ کو ایک بات جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ نے سلسلے کا موضوع رکھا ہے ہمت کیجیے وہ چیزیں جو آپ آنے پر ہوا ہے جی آپ کے آنے پر لگا ہے اللہ جی رہتا نہیں آپ نے وہ چیزیں جو انسان کو تھوڑا ڈی مورز ہیں ہے یا ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اپنا کام کرنے کے حوالے سے ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ جب کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ناکامی ہوتی ہے جاب کے لیے قدم بڑھاتا ہے ناکامی ہوتی ہے وہ کوئی اپنا کاروبار شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی چھوٹا موٹا کام با... ایک تو یہ چھوٹا موٹا کام کرنے کا ذن ہوتا نہیں ہے کہ کام ہو اچھا ہو اور بالکل ویل سیٹلڈ ہو یہ مینٹلٹی ہوتی ہے ایک اچھا چلے چھوٹا موٹا ہی کر دیا اس میں بھی نقصان ہوا جو آپ نے پیسہ لگایا تھا وہ آپ کا وہ پیسہ بھی آپ کا جو آپ کو نہیں ملا الٹا آپ جو ہے وہ قرض میں اور ڈوب گئے اس طرح کی جو ناکامیاں ہوتی ہیں یہ بندے کی ہمت کو توڑ دیتی ہیں اور بندہ خود بھی بازو کا مایوس ہو جاتا ہے اور دوسروں میں بھی, بھی مایوسی پھیلاتا رہتا ہے تو ایسے بندے کو آپ کیسے کہیں گے کہ ہمت وہ چیوٹی دیکھ کر جی جائے چوٹی کو دیکھ کر جینا سیکھ جائے ایک چونٹی کیڑی جی ایک دیوار پر چڑھتی ہے گرتی ہے پھر چڑھتی ہے پھر گرتی ہے پھر چڑھتی ہے, ہے. ہے پھر گرتی ہے حتیٰ کہ وہ دیکھے گا کہ یہ چوٹی دیوار پار کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے گر کر سنبھلنا سنبھل کے چلنا یہ ہمت والوں کا کام ہوتا पा? جو گر کر گٹنے پکڑ کر گھٹنے توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں یہ دنیا میں کوئی ترقی نہیں کر پاتے صحیح. ہمت کرنے پڑے گی ٹھیک ہے آپ نے یہ بھی مدنی پھول دیا لیکن آپ کچھ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں کہ ہم جب کام کا ارادہ کریں کوئی جو بھی کام ہم کرنے جا رہے ہیں یا کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہیں تو ہم پہلے کیا اپنا ذہن بنائیں صحیح مشورہ کریں صحیح مشورہ کریں صحیح صحیح راستہ دیکھیں اچھے لوگوں سے رائے لیں اور اپنی عمر اپنا سرمایہ ضائع کرنے کے بجائے پراپرلی پراپر جگہ پر لگانے کی کوشش کریں کام کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ پھر مستقل طور پر کریں یہ سوچ کر کے نفع نہیں ہو رہا ہٹیں گے تو بچہ کچا بھی ضائع ہو جائے گا لگے رہے اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کے رس کے حلال میں اللہ آپ کو کھڑا کر دے گا آپ نے کہ وہ ایک ہوتا ہے Uh, ابتدائی سال پہلا سال پھر دوسرا سال اور سر نا مسئلہ یہ ہوتا ہے شروع میں آمدنی ہوتی کم ہے صحیح اپنی کم آمدنی یہ کم آمدنی نہ آپ کی ہمت بڑھاتی ہے اور بعضوں کی کم آمدنی ہمت گھٹا دیتی ہے ایسی بات آپ کے پہلی آمدنی چھوٹی آئی آپ نے بولا یار اب اس میں کیا گزارا ہوگا صحیح. تو اس سے یا تو آپ بیٹھ جائیں گے یا کہیں گے نہیں nah, یار اتنی تو آئی نا اب اس سے زیادہ کماؤں گا میں تو انسان مزید آگے بڑھتا ہے اچھا لیکن بس موتاجی سے بچنا ہے سوال سے بچنا ہے ان تاز چیزوں سے بچنا ہے فخر و تکبر کے لیے نہیں کمانا اللہ کے کی کی لیے کمانا ہے یہ موٹی چیزیں ذہن شن ہونی چاہیے, تو چاہیے کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنا کام کرنے کی ہمت اس لیے بھی نہیں کر پاتے ہیں کہ ان کے سامنے اپنے معاشرے کے اندر کچھ ایسی مثالیں ان کے ارد گرد موجود ہوتی ہیں کہ وہ اپنا کام کرنے کے لئے گیا اس نے اپنا سونا بھی بیچ دیا زیبر بھی بیچ دیا گھر بھی بیچ دیا اپنا کام کرنے کے لئے گیا نقصان ہوا پھر قرضہ اٹھایا پھر اپنا کام کرنے کے لئے پھر نقصان اٹھایا تو اس کیا بنیادی وجوہات آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس کو کاروبار میں نقصان دیا بھائی وہ اس میں ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو آنکھیں بند کر کے کاروبار کر رہا ہوتا ہے آنے ہمارے 2007 اور 2008 میں ایک سلم آیا تھا زبردست کرائسس آئے تھے ولڈ وائڈ کرائس تھے دنیا کی بڑے بڑے لوگ چھوٹے بڑے درمیانے یو سمجھو کہ ایک معاشی معاشی سونامی آیا تھا کئیوں کو بھاگ کر لے گیا یہ کیا کرتے تھے ان کو پتا چلا کہ جو فلاں مول کے فلاں مول کے اس میں جگہ لے لو بلڈنگ کو مطلب کہ دس سال کے بعد شاید وہ بلڈنگ بنے گی تب بنے گی اس کا وہ تیرہواں مالا بھی بک گیا اس کا دوسرا مالا بک گیا بنے گی لوگوں نے اس طرح آنکھ بند کر کے جو انویسٹمنٹ کی اس میں اپنا گھر بیچ کر کرایہ پر گئے اپنے عورتوں کا سونا بیچ کر دے دیا اپنی گاڑیاں بیچ کر دے دیں آپ کو بھی علم ہوگا مجھے ہی پتا ہے میں ان کو جانتا بھی ہوں ایسا بتا کہ آنکھ بند کر کے آپ کاروبار کر رہے ہو اور دھر دھر مطلب کہ بالکل شرع نہ مسئلہ بھی تو پوچھے کہ جناب یہ ایک معدوم شیک جی ایک معدوم شیخ پر آپ مطلب کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے الگ پاک میں سراسن منع کیا گیا ہے جو چیز تمہارے قبضے میں نہیں ہے اس کو آگے مت بیچو تو نہ قبضہ نہ وجود, وجود بھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں نتیجہ کیا نکلا یہی کہ مطلب لوگوں کے مطلب کہ اربوں پتی لوگ جو ہے نا وہ سڑکوں پر آ گئے قرض والے اور قرضوں میں چلے گئے بہت پریشانیاں ہوئی ہیں اور دوبارہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں لالچ انسان, انسان کو مروا دیتی ہے لالچ انسان کو مروا دیتی ہے یعنی میں ایک تجربے کار آدمی کا بات بیان کرتا ہوں انہی دنوں میں ایک تجربے کار آدمی نے مجھے بات کی وہ پوچھا گیا دنیا لگ رہی ہے پیسے آپ کی لگا رہے کہ عمران جو مجھے نظر ہی نہیں آ رہی میں وہاں پیسے لگا کے کیا کروں یہ ایک اربو پتی آدمی مجھے کہہ رہا ہے کہ ایک چیز مجھے نظر ہی نہیں آ نہ اس کا لینا میرے ہاتھ میں نہ بیچنا میرے ہاتھ میں ہے نہ فیصلہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی میں ہی نہیں میں ایسے ہی پیسے دے دوں کسی کے ہاتھ میں یار نہیں لگا اس میں پیسے تو یو مطلب کہ کاروبار ایک کاروبار خود ایک ہے اگر کاروبار کرنا ہے نا صحیح تو پر کامیاب کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار کرنے کی حدیثیں سے پڑھ لیں آپ تجارت کرنے کی حدیثیں سے ہاں پڑھیں پڑھے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم و صحابہ کرام نے جس طرح کاروبار کیا جس طرح امام, امام اعظم نے کاروبار کیا جس طرح مت جنوس بن عبید رضی اللہ تعالی نے کاروبار کیا اور دیگر اولیا کرام نے کاروبار کیا ان کی کاروبار کی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان کی معیشت کے انداز کتابیں لکھیں <coughs> پڑھیں ان شاء اللہ آپ کو کامیاں بھی ملے گی اللہ کی رحمت سے آئیے کچھ اور تاثرات دیکھتے ہیں لوگوں میں ایک چیز پائی گئی ہے آج کل کہ بھائی بیرون ملک جائیں یہ ایک ٹائم میں مجھے بھی جنون تھا جاپان جانے کا پھر الحمد میں نے یہاں نیت کی اللہ پاک نے بے پناہ اللہ پاک نے بہت اچھا رزق دیا آج الحمد میں میری اپنی دکان ہے اب کچھ بندے ہوتے ہیں باہر جاتے ہیں پیسے تھوڑے سے ہوتے منع کرتے کہ یہاں پہ کاروبار نہیں ہوتا ایسی بات نہیں ہے چھوٹا بڑا بندہ کاروبار اسٹارٹ کرتا ہے اللہ پاک کا کرم ہو جاتا ہے مطلب کچھ بندے ہوتے باہر جاتے محنت, محنت کرتے ہیں لیکن کیا اپنے ملک کی کمائی اپنے ملک کی شکر اللہ پاک کا ہمارا جو ملک ہے نا یہ یوں سمجھ سونے کی چڑیا ہے اور یہ جو ہے سونا اگلتی زمین ہے یہاں پر کوئی بھی کام آپ بہت مختصر سرمایے سے شروع کر سکتے ہیں جبکہ باہر جانے کے اعتبار سے یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں پہلے فارمیلٹی میں ہی بندہ رہ جاتا ہے اور بندے کو اپنے ملک میں ہی ترجیح دینی چاہیے کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ کہیں باہر کام کرنے گیا کئی محنت کر کے وہاں جا کر بڑی مشکلوں سے گزر بسر کر کے اس نے اپنا ایک سرمایہ اکٹھا کیا کاروبار شروع کیا چند سال بعد اس کو کسی بھی وجہ سے اپنے ملک میں واپسی آنا پڑا سپوز کرو 20 سال بعد واپسی آئے اب سال بعد اگر وہ پچاس لاکھ روپے وہاں سے لے کر آئے اپنے ملک میں اس کو دوبارہ سے اسٹارٹ لینا پڑے گا اب دوبارہ سے اسٹارٹ لے گا تو اپنی زندگی کا اہم وقت باہر ملک میں گزار چکا ہے بچوں سے دور رہا بچے کس فیلڈ میں گئے کیا کیا کچھ نہیں پتا دین سے ان کی آ, لگاؤ ہے نہیں ہے نہیں پتا اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے ملک میں تھوڑے سے اسٹارٹ لے تو انشاءاللہ جو اس کو فائدہ ہوگا اپنے ملک کو بھی ہوگا اس کو خود کو بھی ہوگا اور فارن کنٹریز میں اگر لوگ جاتے ہیں تو وہ لوگ uh, so کہ وہ کے لیے جاتے ہیں جاب بکاز یہاں پہ ہمارے یہاں جابس کی فیسلٹیز نہیں ہے اتنی اپورچونیٹیز نہیں ہے لائک انجینئرس وغیرہ ڈاکٹرس وغیرہ سب ایسے ہی بےچارے گھوم رہے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی اتنی خاص اپارچونیٹیز نہیں ہے یہاں پہ تو وہ لوگ فورنس جاتے ہیں ادروائز ہمارے بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں یہاں کے کراچی کے تو ان کا ایک دفعہ میں نے انٹرویو سنا تھا جس نے کراچی میں رہ کے نہیں کمایا اس نے کہیں تو میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جس نے کراچی میں رہ کے نہیں کمایا تو گھمایا تونگ سے اور جا کے کما سکتا ہوں تو باہر ملک میں دبئی میں ساؤتھ افریقہ میں جاب کرتے ہیں تو میں ان کو بھی یہ میسج دیتا ہوں کہ بھائی تم واپس جاؤ جو یہاں کچھ نہیں کر سکتا وہ دنیا میں کہیں بھی کچھ نہیں کر سکتا یہ لوگ باہر ممالک جاتے ہیں ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ باہر ممالک کیوں جاتے ہیں لوگ پچاس روپے تنخواہ لاکھ روپے کی تنخواہ میں ماں باپ کو چھوڑ دیتے بھیل بھائیوں کو چھوڑ دیتے سارا ادھر کچھ ہے نا پڑے رہتے ہیں اب کوئی کہیں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے کوئی مر جاتا ہے تو وہ محروم بھی اس بات یہ ہے کہ پاکستان تو بہت اچھا ملک ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ وہ لوگوں کو کچھ کرنا نہیں چاہتے ان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہوتی باہر کے ملکوں میں ابھی کامیابی یقین نہیں رہی کبھی زمانہ تھا جب ان کو ضرورت تھی لوگوں کی لیبر کی ضرورت تھی تو وہ ہر بندے کو اپنے اندر ایڈجسٹ کر لیتے تھے اب ان کے جو مسائل تو ختم ہو چکے ہیں ابھی تو اب یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں نا وہاں جا کے جزوخواری زیادہ ہو رہے ہیں کامیاب کوئی نہیں ہو رہا وہ ایک زمانہ تھا جب باہر کا ایک ٹرینڈ تھا لوگ باہر جاتے تھے اور وہاں سے کما کے آتے تھے سب کہنے کی باتیں کہ وہ باہر جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا نہیں میں کچھ باقی ملکوں میں گیا جب میں نے دیکھا یہی حال تھا کہ آپ کو کام نہیں ملے گا ملے گا ابھی تو آپ اب اتنا ہی ہے کہ آپ دو ٹائم کا کھانا کھا سکتے وہاں پر میں بولتا ہوں یہ سب سے پہلی پیریٹی ملک کو دینے چاہیے کیونکہ جب آپ سیکھو گے تو آپ سمجھو گے جب آپ سیکھو گے جب آپ ملک سے باہر جاؤ گے پھر ملک کی قدر ہوگی آپ کو اپنے مل میں بیٹھ گئے اپنے گھر میں بیٹھ گئے تو ہر آدمی یہی بولتا کہ یار میرے معاملات اس طرح گئے میرے معاملات اس طرح گئے لیکن جب سب میں پڑ جاتی ہے پھر پتا چلتا ہے کہ آٹا جل کے باؤ گیا ہے ہوٹل کا پیریڈ ہمارا سر تقریباً چوبیس پچیس سال سے اس سے ہمارا بڑے بھی کرتے تھے ہمارے بھائی وغیرہ ان کے بعد ابھی ہم لوگ شفٹ ہوئے ان کی جگہ بھی ہم لوگ کاروبار سنبھالے ہوئے ہیں یہ کراچی والوں کی مہربانی جو ہماری چائے اتنی پسند دے اور ہماری چائے بھی اس لیے ہم لوگ وہیں سے آتے رہیں گے اور چائے بناتے رہیں گے انشاءاللہ یہ کام ہے ہمارا پہلے کام کیا تھا نوکری کیا تھا بہت سارے ٹائم نوکری کیا تھا سال میرے کو اپنے کام کرتے ہوئے میں اپنے کام سے ہی ہوں میں کینچی دھار لگاتا ہوں پہلے میں گھر کے پاس کھڑا ہو کے سائیکل پہ لگایا کرتا تھا لیکن اب اللہ کا شکر اللہ نے مجھے ایک کمیٹی ڈالی تھی چھوٹی سی تو بیس پچیس ہزار روپے نکلے تھے جس میں یہ دکان لی دکان میں کام کیا کرتے کرتے چھوٹے بھائیوں کو سکھایا اور اس کے بعد میں نے تین سے چار دکانیں کر لیا میں نے تین سے چار ماشاءاللہ اللہ چار بھائیوں کی چار دکانیں جب میں نے کام شروع کیا تھا اس ٹائم پہ میں نے مہینہ دو مہینہ ڈیڑھ سو سو ڈیڑھ سو روپے دو سو روپے کمائے میں نے ہمت نہیں ہار اللہ کا شکر ہے جب بھی میں نے کام کیا کرایہ کی, دیا اب آج اللہ کا شکر ہے کہ پندرہ سو دو ہزار پچیس سو روپے روز کے مل جاتے ہیں اور اپنے گھر کے پاس بیٹھ کے کام کر رہا ہوں اور کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے کرنے والے کی مت ہونی چاہیے میرا یہ اسکریب کا کباڑے کا جادر کا سیمنٹ کی جادر کا ان کا کام ہے پہلے اتوار بازار میں لگا لگاتا تھا چھ چھ سات دروازے بنا کے آج اللہ کا شکر ہے میرا کاروبار اپنا ہے جگہ اپنی ہے اور بڑا کام چاہ رہے روازہ اللہ پاک لے اور یہ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے پاکستان میں کام بہت ہے کراچی میں کام بہت کرنے والا ہونا چاہیے ہم نے چھ ہزار روپے سے کام اسٹارٹ کیا تھا میرا فریج اے کا کام ہے ریپیئرنگ کا میں شروع سے الحمدللہ میں نے یہ کام کیا ہے والد صاحب کا مشورہ یہ تھا کہ کوئی بھی اچھا کام کرنا تو اس وجہ سے یہ کام میں نے کیا پہلے یہ دکان میری کرایہ کی تھی تو الحمدللہ اب یہ میری اپنی دکان ہو چکی ہے اسی دکان میں سے کما کے میں نے ایم میں لگایا ہے دکان کے بعد یعنی کہ میں نے شادی کی اپنی اسی خرچے میں سے اور الحمدللہ للہ میں مدینے کی تیاری کر رہا ہوں کسی دکان میں سے جی کمیٹیاں وغیرہ پڑھتا ہوں لاکھ دو لاکھ والی اسی میں سے کما کے یعنی کہ انویسٹ کرتا ہوں پھر مجھے مل جاتے ہیں اب ایک گودام بھی میں نے لیا ہوئے کرایہ کا امید کی جا سکتی ہے کہ اب تک ہم نے ہمارا جو آج کا موضوع تھا وہ کسی حد تک پہنچایا ہے بڑا لے گی جیسے بہت تاثرات تو کافی ہم کے, کے سامنے ہے کہ یہ سو ڈیڑھ سو روپیہ مہینہ کمانے والا چاکو چوری کی دھار تیز کرنے والا نوجوان آج کیا رہا ہے کہ میں پچیس سو دو ہزار تین ہزار روپے یومیاں ساٹھ ستر ہزار روپے اسی ہزار, ہزار روپے مہینے کے ایسے ہو جاتے ہیں تو یہ مطلب کہ کر رہے ہیں کام بڑھے ہیں ہم نے کوشش کی انہیں لوگ دیکھیں یہ سب انڈیویجل لوگ ہیں دعوت اس کا مطلب کسی کا کام یا کاروبار سے یا کسی کی وہ اچھے برے ہونے سے کوئی دعوت اسلامی کا نہیں ہوتا ہم تو لوگوں کے تاثرات لے کر آپ تک پہنچا دیتے ہیں لیکن ہمارا پرپز یہ ہے کہ لوگوں وہ لوگ کے جو معاشرے میں رہے جنہوں نے کم آمدنیوں سے بھی اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کی آپ بھی ہمت کیجیے باہر جانے کے بجائے یہیں رہیے ان کے تاثرات آپ نے دیکھے سنے اگر وہ آج مدی چینل پہ رہیں ان کے فیملیز ہیں یا کل دیکھیں اب سب کو میں دعوت اسلامی کے متعدی ماحول کی بھی دعوت دیتا ہوں آپ آئیے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی انعامات اور عمل کیجئے، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کیجئے اور ایک بہت پیاری بات جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ذریعے ملتی ہے وہ کناعت ہے صبر ہے شکر ہے ریزگاری ہے لالچ بیجا لالچ سے کئیوں کو نجات مل جاتی ہے اور اپنے رب پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے <تصفح> تو یہ بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جو مدنی ماحول کے برکت سے ہمیں ملتی ہیں کچھ کالس لیتے ہیں میں نے مدنی چینل پہ پہلے بھی سلسلہ دیکھا تھا مثالی معاشرہ جس میں بیرونی ممالک کے لوگ جاتے لیگل طریقے سے ان لیگل طریقے سے تو اس نے نگران شعرا نے یہ بتایا کہ باہر نہیں جانا تو پہلے میرا باہر جانے کا ذہن تھا میں نے اس سے یہ ذہن بنا لیے تھے کہ باہر نہیں جانا اب ادھر پاکستان میں رہنا اور میں 2010 دس سے ملازمت کر رہا ہوں تو آج مثالی معاشرہ دیکھ کہ بس یہ ذہن بنا کہ انشاءاللہ شاء جلدی سے جلدی اپنا کام اپنا جاتی کام شروع کرنا ہے محنت کرنی ہے اور کام کرنا جی چلائیے ماشاء اللہ اللہ اور آپ کو برکت ہے اور ہمت عطا فرمائے ان کا پروگرام سالی معاشرہ بہترین ہے اور کافی ذہن بدل رہے ہیں میرا خود یہی ذہن تھا کہ میں باہر جاؤں یا کماؤں اور الحمد للہ ان کے پروگرام کی نسبت سے اب میرا ذہن بھی بدل گیا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے یہی کرنا ہے الحمد للہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت فرمائے آمین یہی یہ کریں مگر عبادت ضرور کیجیے پہلے کے لوگ کیا کرتے پتا پتہ موچی جوتا سینے والے جو سوا आ, یہ چپل میں داخل کرتے نا کہ دوسری طرف سے نکالیں گے ازان کی آواز آتی وہیں چھوڑ کر مسجد کی طرف چل پڑتے لوہار لوہا وہ لوہا بنانے والا یا لوہے کا کام کرنے والا یا تھوڑا اٹھاتا نا زرد دینے کے لیے جیسی ازان کی آواز آتی وہیں سے چھوڑ دیتا اور نماز کے لیے چل پڑتے ایسے بننا ہے عبادت گزار بننا ہے نیک و متقل پرہیزگار بننا ہے دوبارہ کر دیتا ہوں مالدار بننے کے لئے مت کمائیے گا تھک جائیں گے کس سے زیادہ مال کمائیں گے ہر ایک سے بڑک مال کمانے والا موجود ہے نارمل نہیں اللہ تعالیٰ آپ کی میری جملہ جائز حاجتوں کو پورا کرے امید. ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے مطلب ایمان کی سلامتی بدن میں تندرستی اور باقی فائد رسک جسے ملا مجھے بتائیں اس کو کیا چاہیے اس کے لیے پوری کی پوری دنیا جمع کر دی گئی ہے اللہ نصیب کرے کال جی چلائی میں مثالی معاشرہ دیکھ رہا ہوں آپ کا بہت خوبصورت پروگرام ہے عمران مرنی بہت پیارا پروگرام کر رہے ہیں اللہ ان کو زندگی دے اور ان کے عمر میں اضافہ کرے اور ہم سب کے لیے ہدایت کا نمونہ بنے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بہت بہت, بہت ہے بہت بہت شکریہ آپ نے بہت حوصلہ افزائی کی ایک, ایک بات جو غلط ہو گئی اس کی میں درستی کر دوں میں مدنی نہیں ہوں انہوں نے عمران مدنی کہا نا مدنی نہیں ہوں ہمارے مدنی اس کو کہتے ہیں جو ہمارے دعوت اسلامی کے جامع المدینہ سے درس نظامی یعنی عالم کورس کر کے جو فارغ ہوتے ہیں تو انہیں ماشاءاللہ اللہ سند ملتی ہے سر پر دستار بھی باندھی جاتی ہے یعنی کہ اماما شریف باندھا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو میں یہ مطلب میں مدنی نہیں ہوں میں نے جامع مدنہ سے پڑھا نا میں نے پورا درس نظامی کیا ہوا ہے تو اگر اسی کو کول آئے تو ہمارے سسٹم والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ مدنی ہی کیا تو آپ چاہتے ہی ہوگا کہ یہ مدنی ہونے رو میں وضاحت کروں کہ میں مدنی نہیں ہوں وہ پتا کہ غلط ہی وہ تھا ہی نہیں تو کیا وہیں ایڈٹ کر دیتے جی کال چلائیے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 پیار نگرانی شہر ماشاء آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کال آئی تھی اسلامی بھائی کیمیر آ تو بندہ اس نیت سے دعا مانگے کہ اللہ باغ ہمیں دے اور ہم راوت اسلامی کے ساتھ اور اسلام الدین کے ساتھ سامتاون کریں خوب بڑھ چڑھ کر اور کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں مساجد کی بہت ضرورت ہوتی ہے وہاں پر مساجد بنائیں اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ یہاں میں امیر سنت کا ایک مدنی پھول امیر سن کے مدنی سوچ عرض کرتا ہوں کہ نیکی کرنے کے لیے پیسے والا بننا ہی کیوں ضروری ہے کیا پیسے بننے کے علاوہ یعنی پیسہ آنے کے علاوہ کوئی اور نیکی کرنے کے ذرائع نہیں ہے یہاں بسا اوقات نیت کا فساد بھی آ جاتا ہے اصل مقصد مائلدار بننا ہوتا ہے اور پھر زمنن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بدقسمتی کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب مال آ جاتا ہے نا تو اس مال کے ساتھ ساتھ اس کی بعض وہ سائیڈ افیکٹ آتے ہیں جو انسان کے دل میں مخل پیدا کرتی ہیں اور مطلب جیسے کہ ماضی کے واقعات ہیں تک دینے سے انکار کیا گیا مطلب یہ میں بہت ڈیٹیل میں چلا جاؤں گا اگر اچ, اچھی نیت پر فواب مرتب ہوگا نیت اچھی اور اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی, درکی کی دلت ہے, دلت ہے دلت تو اب روایت ایک جو مجھے یاد آ رہی ہے وہ روایت میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں میں اس کی غور کر لیجیے گا کہ دو شخص جن کے لیے رشک حسط یا حسط سے مرا رشک ربتا بیان کیا گیا جائز ہے نمبر ایک, ایک شخص کسی کو قرآن کریم بڑے پیارے انداز سے پڑھتا دیکھتا ہے تلاوت کرتا ہے دنوں رات اپنے رب کے حضور و تلاوت کرتا ہے اسے دیکھ کر ایک شر تمنا کرتا ہے اللہ مجھے بھی ایسا قرآن دے کے میں تیری بارگاہ میں دنوں رات اس کی تلاوت کروں <تصفح> یہ جائز ہے اس کو پسند کیا گیا ہے اور ایک وہ مالدار ہے جو اللہ کی راہ میں دنوں رات اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اسے دیکھ کر وہ کہتا ہے اللہ مجھے بھی یہ مال دے کہ میں بھی دنوں رات تیری راہ میں خرچ کروں تو یہ روایتیں موجود ہیں تو یہ گپتا رشک کا یہاں پر ایک تصور ہے کہ وہ رائے خدا میں خرچ کر رہا ہوتا ہے مگر ایک ساتھ ایک اور روایت بیان کر دیتا ہوں روایت طویل ہے اس کا ایک حصہ بیان کرتا ہوں کہ ایک شد بارگاہ کا میں حاضر ہو کر کرتا ہے یا اللہ تو نے مجھے مال دیا اور میں نے تیری راہ میں خرچ کیا اللہ فرما دے تو جھوٹ بولتا ہے تو نے مال میری رضا کے لیے خرچ نہ کیا بلکہ تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں تو تجھے سخی کہہ گیا فرشتوں اس کو جہانہ میں ڈال دو یہ میں نے مختلف تصورات اچھی نیتوں کے ثواب کے مرتب ہونے کے نیتوں میں فساد آ جانے کے کہاں کس پر رش کیا جا سکتا ہے اور کہاں نیتوں کے فساد سے جہنم کا استحق بنتا ہے یہ چند چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں نتیجہ وہ نکالے جیسے جو نیت کرنی ہے میں نے آپ کے سامنے ایک تصور ایک کانسیپٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے مالدار بننے کا کی کوئی ترغیب میں نے کہیں پڑی نہیں ہے غریبوں کے فضائل پڑے ہیں اور فقرا کے فضائل پڑھے ہیں رسالا بھی ہے نا بھی فائدے میں اور میں نے وہ کتاب و رکاق جو پڑھی ہے نا جی میں کہہ سکتا ہوں شاید چند دفعہ میں نے نرمی دل کا بیان جو اردو میں کتاب و رکاق مشکار شریف کی ساتویں جلد کا پہلا باپ ہے پہلا چیپٹر وہ ہے مشکار شریف کی ساتویں جلد مشکا شریف میرات المناجی مفتی احمد ارخان نعمی نے جو شرح لکھی ہے میرات المناجی شرح مشکل ساتویں جیل کا پہلا چیپٹر رکا, کتاب و رقاق نرمی دل کا بیان اس میں اگر ہم پورا پڑھتے ہیں تو اس, پڑھنے کے بعد ایک تصور کلیئر ہو جاتا ہے اسلام الدین کا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہم سے اسلام الدین ہمیں اس معاملے میں کیا ہماری تربیت اور ہمیں کیا تصور دیا جا رہا ہے تو اللہ تعالی ہمیں آزمائی سے بچا کر رکھے میں اپنے لیے تو دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے صرف اتنا دے کہ میری جملہ جائز حاجت ضرورتیں تو پوری عمد. ہو جائیں عمد. اور مجھے اس سے زائد مال دے کر آزمائش میں مبتلا مت کرنا میں تیری ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ ہوں سرکار کی بارگاہ میں امیر سنت کا جو استغاثہ ہے میں امیر سنت کا وسیلے کے ساتھ بارگاہ رساد کرتا ہوں نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر کے آو. نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر کے عطا کر اپنا غم اور چشمے گیریاں یا رض اللہ امیر سنت کا ایک اور استغاثہ ایک اور ارض بارگاہ رسالت میں امیر سنت ہی کے وسیلے کے ذریعے برقیر رسالت میں عرض کرتے ہیں تیرے غم میں کاش اتار رہے ہر گھری گرفتار تیرے غم میں کاش سگی اتار رہے ہر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے بس ہم اپنی وہ جو میں نے عرض کی کہ یا اللہ میری اور میری اولاد کے لیے باقی رزق رس کا فرما جو کفایت کر جائے زیادہ مال آزمائش بھی زیادہ لاتا ہے پھر یہ چند چیزیں کر دی ہیں میں آخر میں ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں اس حدیث کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے پھر انشاءاللہ اس کے بعد کچھ ذکر مبارک امام غزالی علیہ رحمتہ علی اللہ علی کا بھی ہم کرنے جائیں گے یہ موضوع سے متعلق حدیث ہے یہ حدیث اگرچہ سوال کے باب میں ہے سوال مطلب سوال کرنا مانگنا تو مانگنے کے حلال مانگنا کہ حلال نہیں اور کسے حلال ہے یعنی مانگنا کسے حلال نہیں اور کسے حلال ہے اس چیپٹر کے تحت ایک حدیث ہے میرا یہاں پر جو اس حدیث پاک سے جو عقص کرنا موضوع آپ کے سامنے لینا ہے وہ مانگنا نہیں ہے بلکہ ایک رزق کے حوالے سے جو ایک سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک عمل ہے اس کی ترغیب ہے کس کے حوالے سے رزق کمانے کے حوالے سے وہاں اس کو میں اس حدیث پاک میں یہ حصہ ہے وہ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں نے یہ چند اس کے مضامین چیپٹر اور کس کے تحت ہے یہ حدیث بیان کر دی تاکہ یہ نہ لگے کہ موضوع تو یہ تھا اور یہ تھا. اس میں سے یہ ایک موضوع بھی ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں حدیث پوری سن لیجیے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک انصاری شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں مانگنے کے لیے آیا آپ نے فرمایا کیا تیرے گھر میں کچھ نہیں ارض کیا ہاں ایک ٹاٹ ہے ایک ٹاٹ ہے ٹاٹ ٹاٹ موٹے کمبل کو بھی جو اونٹ کی پیچ پر پالان کے نیچے ڈالا جاتا ہے ٹاٹ کہتے ہیں اور اس کو بھی ٹاٹ کہتے ٹھیک ہے نا یہ ذہن نشین رکھیے گا تو عرض کیا ہاں ایک ٹاٹ ہے جو ہم کچھ بچھا لیتے ہیں کچھ اور لیتے ہیں اور ایک پیالہ جس سے پانی پیتے ہیں یہ اس کی ان کیفیت تھی کیا چیز تھی ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ یہ آئے تھے سرکار کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے کیفیت ان کے گھر کی ان کے حالات آپ کے سامنے میں نے حدیث پاک میں جو ہے وہ میں نے بیان کی ہے فرمایا وہ دونوں ہمارے پاس لیا یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں ہمارے پاس لیا ٹاٹ اور پیالہ وہ یہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوئے اور انہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں آپ نے لے لیا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہاتھ میں لیا اور فرمایا یہ کون خریدتا ہے ایک شخص نے کہا ایک درم میں لیتا ہوں آپ نے دو یا تین بار فرمایا ایک درہم سے زیادہ کون دیتا ہے ایک صاحب بولے کہ میں دو درم میں لیتا ہوں آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں انہیں دے دو اور دو درم ان انصاری کو دیے اور فرمایا ان میں سے ایک کا گلا خرید کر گل کا راشن وغیرہ خرید کر اپنے گھر میں ڈال دو اور دوسرے کی کلاڑی خرید کر میرے پاس لا وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کلاڑی لائے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دستے مبارک سے اس میں دستہ ڈالا کلاڑی میں وہ جو ڈنڈا اس کی جو روڈ ڈالی جائے گی پھر فرمایا جاؤ لکڑیاں, لکڑیاں کاٹو اور کاٹتے بیچتے رہو پھر حاضر ہوئے اور دس درہم ہم کما چکے تھے سبحان اے پھر فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو اور اب میں تمہیں پندرہ دن نہ دیکھوں یعنی پندرہ دن تک اس کام میں لگے رہو لگے رہو بس مصروف رہو ٹھیک ہے پھر وہ صاحب لکڑیاں کاٹتے اور بیچتے رہے پھر حاضر ہوئے دس دیرہم کما چکے تھے اس نے کچھ درہموں سے کپڑا اور کچھ سے گلہ خریدا کپڑا اور اناج راشن وغیرہ خریدا سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہ اس سے بہتر ہے کہ سوالات قیامت کے دن تمہارے منہ میں داغ بنا کر آئیں تمہارے منہ میں سوالات قیامت کے دن تمہارے منہ میں داغ بن کر آئیں تین شخص کے سوا کسی کو سوال جائز نہیں کمر طور فقیری یا رسوا کن قرض یا تکلف دے خون سے یہ سب اس کی شرح الگ سے بیان کی جا سکتے جو میں نے بہت طویل شرح ہے لیکن اس سے جو چیز میں موضوع سے متعلق کچھ ارض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی غریبی ملاحظہ ہو کہ بھلا غریبی کی حد ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گھر میں کہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے کے سارے گھر میں کل کائن یہ دو چیزیں یعنی پیالہ اور ٹاٹ وہ کپڑا حالت یہ ہے کہ ایک ہی کمبل کو آدھا بچھا کر خود بیوی بی بچے سب رپیٹ لیٹ جاتے اور اسی کا آدھا یہ سب اوڑھ لیتے جیسا کہ مطلب کہ کہنے والے کے کلام سے پتہ چلتا ہے اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو عمل ہوا وہ میں عرض کرتا ہوں اور کچھ ان کے متعلق اور یہ سمجھے کہ یہ کا کچھ آگے پیچھے سے مضمون بنا کر آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ ایک آسان قدر آسان ہو جائے سمجھنا کہ اس سے کیا ہم نتیجہ نکال رہے ہیں صرف اس علوان کا جو میں نے ایک حدیث کے تحت عرض کر چکا ہوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غریبوں کو تخت و تاج کا مالک بنایا ہے اگرچہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار اس مسکین سے ہی فرما دیتے کہ یہ دونوں چیزیں بیچ کر کلاڑی خرید لو جس سے لکڑیاں کاٹو اور بیچو اور اپنا کام چلاؤ مگر اس صورت میں وہ اہمیت ظاہر نہ ہوتی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل شریف سے ظاہر ہوئی یہ دونوں چیزیں مطلب یہ عمل سے ظاہر ہوئی ٹھیک ہے جو آکا نے کیا اس سے معلوم ہوا کہ صرف کہہ دینے سے قوم کی اصلاح نہیں ہوتی اس کے لیے کچھ کر کے بھی دکھانا پڑتا ہے یہ تھا بہت اہم لیسن زیادہ نکی کی دعوت دینے والے موبائل صرف قول کے ذریعے نہیں تبلیغ کی جاتی بلکہ عمل کے ذریعے تبلیغ بھی کی جاتی آقا صلی اللہ ہوتا ہے نے جو کچھ فرمایا پھر عملی طور پر ایک, دکھائے ایک, دکھائے ایک چیز کر کے دکھائی اچھا آگے تھوڑا بڑھتے ہیں ایک درہم کے جو خرید کر اپنی بیوی کو دے دو جو آپ نے فرمایا تاکہ وہ پیس پکا کر خود بھی کھائے اور تجھے بھی اور بچوں کو بھی کھلائے اور دوسرے دھرم کی کلاڑی خرید کر مجھے دے اور روٹی کھا کر پھر آنا پتا چلا کہ یہ فقیر اور نادار پر بھی بیوی بچوں کا خرچہ تو ہے نا نا نف کا کہ جاؤ یہ کر کے دو پھر دوسری بات کہ یہ نہ کمائے کہ بیوی بھی کمائے یعنی مرد کو کمانا ہے اگرچہ عورت کے قومانے, کمانے کی قسم کرنے کی صورتیں موجود ہیں مگر یہاں خاص مرد کے لیے بیان کیا گیا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس سے کام کا شروع کرایا جائے اس کی کچھ بدنی امداد بھی کی جائے بدنی امداد یعنی کہ بدن کے ذریعے مال کے ساتھ جان کے ذریعے بھی اس کی کچھ مدد کی جائے دیکھو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں اس کی مالی امداد نہ کی بلکہ بدنی امداد فرمائی کیونکہ مالی امداد سے اس کے مانگنے کی عادت نہ چھوٹتی اب اسے عبرت ہو گئی کہ جب سرکار خود اپنے ہاتھ سے اتنا کام کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہ محنت کروں تو یہ چند چیزیں مجھے دستہ لگا کر دیا ہے کھلاڑی میں اپنے ہاتھ میں اور مطلب یہ بدنی, بدنی امداد دوسرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیز خود بیچی اس کے لیے तो مطلب کہ راستہ کھولا راہ ہموار کر کے دیے رہنمائی اچھا پھر راستہ بتایا آپ دیکھیں کہ آپ لکڑیاں کاٹو آپ یہ کرو مطلب ایک مشورے رہنمائی مدد کہ آپ یہ کر جاؤ میں یہ کر کے دے دیتا ہوں تو ہم جیسے ہم آپس میں کہ یار آپ کے وہ کچھ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں راستہ بتاتا ہوں میں یہ کر کے دے دیتا ہوں میں وہ کر کے دے دیتا ہوں یعنی ایک پریشان حال آدمی آتا ہے تو اس کو بہت پروپرلی ایک اگر ہم اپنے لیے کہیں کہ اس کو پروپرلی ایک ٹریٹمنٹ دینا ایک پروپرلی اس کا ایک راستہ اس کے لیے ایک راہ ہموار کر کے دینا اور اتنا مطلب کہ یہ عمل جو ہے یعنی کماؤ اپنے ہاتھ سے کماؤ مانگنے کی یہاں ٹھیک ٹھاک مزمت ہے اپنے ہاتھ سے کمائے اور مدد جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی اس سے مدنی موجود ہیں کہ آکا صلی اللہ تعالی وسلم کس انداز سے مدد فرمائیے یہ چیزیں یہاں پر بیان کی گئی نیز یہ کہ یعنی حلال پیشہ خواہ کتنا ہی معمولی ہو بھیک مانگنے سے افضل ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت میں عزت ہے افسوس آج بہت سے لوگ اس تعلیم کو بھول گئے مسلمانوں میں سدا خاندان پیشہ ور بھکاری ہیں ایک اور جس کی شرح میں لکھا ہے تکلیف دے فقیری اور فاقہ اور فقیری کی معذوری یعنی بے دست و پا ہونا دونوں شامل ہیں رسوا کو ان قرض سے وہ قرض مراد ہے جس میں اچھا یہ اس آخری جو عمارتیں نا اس کی شرح ہے جو جن کے لیے سوال حلال ہے تو اس کی پوری ڈیٹیل ہے یہ جو میں آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے یہ میرا مناجی شرح مشکل شریف کی تیسری جلد میرے سامنے پیج نمبر سیونٹی سکس پر یہ حدیث ہو پی اس کی شرح مجھے ڈیٹیل ڈیفینیٹلی ہے اس کی لیکن میں نے چند ایک مدری پھول آپ کے سامنے بیان کی ہے تاکہ ہم اپنے ہاتھوں سے کمائیں مزدوری کریں مانگنا اور صرف مانگ مانگ کر پینا قرضے پر قرضے چڑھاتے چلے جانا محنت نہ کرنا الٹے مو پڑے رہنا اور یہ درست نہیں ہے اور صرف پیسے مانگ مانگ کے باہر چلے جانا باہر بھی قرضہ یہاں قرضہ اتارنا زندگی قرضہ اتارنے میں ہی چلی جاتی ہے ماں سے دور باپ سے دور فیملی سے دور ملک سے دور ان چیزوں میں اخلاق کردار کی بربادی اور بہت سارے نقصانات اولاد کی تربیت کا نقصان بچیوں کی تربیت کا نقصان جو ماحول ہے اللہ کی پنا اللہ کی پنا اس پر بہت سارے ہمارے سلسلے ہو چکے ہیں باہر کے ماحول کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں ابھی قدرے بہتری ہے بہت بہتری ہے بچنے کی صورتیں موجود ہے مدری ماحول موجود ہے میں کہتا دعوت اسلامی موجود ہے یہاں بہت بڑی نعمت ہے دعوت اسلامی یہ موجود ہے, حمد حمد ہے حمد اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور آپ کسب حلال کی طرف ہی آئیے اور حرام سے اللہ تعالی آپ کو اور ہم سب کو محفوظ فرمائے آمین بجاین بمین جی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج خاص ذکر ہے میرے آقا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سبحان اللہ کیا ہیں سبحان اللہ میں تو وہی عرض کروں گا جو شیخ تریکت امیر سنت نے تحریر عطا فرمائی ہے کہ حضرت شیخ ابو الحسن شازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے اللہ سبار سے کوئی حاجت ہو وہ حضرت سجنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے دعا کرے اللہ سب ارکبتعیٰ اسے اس کی مراد عطا فرمائے گا تو یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے زبردست امام ہیں اور آپ کی تصانیف کو پڑھا جائے تو دل کی پاکیزگی اخلاق و کردار کی بہتری اپنی افکار کی جو ہے وہ درستی یہ الحمد اللہ تبارت اللہ کی رحمت سے اس کا ذہن بنتا ہے اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصانیف دیکھی جائیں احیاء العلوم کو دیکھ دیا جائے بنحاج العابدین کو دیکھا جائے مقاشفت القلوب کو جو ہے وہ دیکھا جائے تو یہ امام غزالی کی کتابیں اپنی مثال آپ ہیں جی یہ صبح, کچھ صبح, خواب صبح خواب خواب خواب پر امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کام کیا ہے اور امیر علیہ سنت کے جو اشادات سنتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی شناس ہیں دل کے چور کو ایسا پکڑ لیتے ہیں باریک بنی ایسی بیان کرتے ہیں جب خصوص باطنی بیماریوں پر آپ نے کلام کیا ان کی علامات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ باطلی جو بیماری ہے اس کا علاج کیا اس کی علامات کیا ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ کیا بیما باطلی بیماری آئے کہ پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے اس کے ساتھ پھر علامات کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی آخر میں بیان فرماتے ہیں ہر باطلی تقریب بیماری کے آخر میں کہ ان کے علاج کیا کیا ہے ان باطلی بیماریوں کا علاج کس کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور امام غزل رحمۃ اللہ تعالی کی کہ مقام اور مرتبہ کو سمجھنے کے لیے یہی ایک کافی ہے کہ امیر علیہ سنت کی تقریبا تصانیف کے اندر دیکھیں آپ کی تعلیمات کے اندر دیکھیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علی کی تعلیمات کا خلاصہ نظر آتا ہے امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ کو یاد ہوگا پہلے فلسفے میں تھے جی ٹھیک جی ہے اور بہت عرصہ آب اس میں رہے مگر ایک مسنگ تھی امام غزالی کی طبیعت میں آپ ایک چیز کو مس کر رہے تھے وہ روحانی اور قلبی طمنان جو نصیب ہوتا ہے نا وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تلاش میں تھے وہ آپ کو نصیب نہیں ہو رہا تھا آپ نے جب چینج کیا اپنے آپ کو اور پھر تصوف کی طرف آئے اور اس کے بعد جب آپ کی کیفیت تبدیل ہوئی یعنی ایک وقت تھا کہ آپ کو دیکھا گیا تو آپ کے جسم پر پانچ سو دیرم یا دینار کا لباس ہے اور جب تصوف کا غلبہ ہوا اور آپ کی سادگی اور آپ جب اس, اس مسنگ کو آپ جب پورا کرنے لگے نا تو آپ کا لباس اتنا سادہ اور بہت معمولی قیمت کرے گیا امام غزالی رحمت اللہ تعالی کی جو سیرت ہے جیسے بعد دوقت ہوتا ہے کہ کہاں سے کہاں تک کا سفر ہے آپ کیسے چلے ہو کہاں تک تو آپ کی طبیعت جو ماضی کا ہم دیکھتے ہیں آپ کی, آپ کی زندگی کا جو ابتدائی حصہ تھا اس کو دیکھیں اور پھر جیسے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو زندگی کا جو ابتدائی حصہ تھا وہ کچھ اور تھا اور زندگی کا وہ حصہ جو خلافت کے بعد تھا وہ کچھ اللہ اللہ اور تھا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی بھی دو سے تین حصوں میں منقسیم ہے تقسیم ہے ابتدائی طالب علمی کا دور کچھ اور تھا اس کے بعد جب آپ ایک فلسفے کے طور پر اور علم الکلام کے طور پر زیادہ تر جو ایک فلسفہ بھی زیادہ تر مشہور ہے اس پر تے تو آپ کا دور روڑ تھا مگر جب آپ کے اوپر ایک تصوف کا غلبہ ہوا اور ایک وہ معرفت علاحی اور ایک راہ سلوک کی منزلیں طے کرنے کے حوالے سے جو آپ نے ایک سفر طے کیا اور اس میں جو پھر آپ کی جو منزلوں پر منزل ہیں پھر اس میں آپ کے بزرگ پیرو مرشید اولیا کرام مشائق ان سب کا جو کنٹریبیوشن تھا تو یہ تھا تو پھر آپ نے بزرگوں سے جو ایک اس طرح کی چیزیں لی یعنی کہ حضرت ابو تعلیم مکی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلو کے ان سے آپ نے مطلب کافی اس میں وہ لیا تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہوتی ہیں کہ امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی پھر آپ نے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پھر ان علوم کی طرف آپ نے توجہ کی اور پھر وہ وہ چیزیں بیان کر کے دیں جو چیزیں عام آدمی نہیں بیان کر سکتا یعنی کہ فرما دے نا کہ جب ہم امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو پڑھتے تو سے لگتا ہے جیسے یہ غصے کہہ رہے ہیں میں اپنے بارے میں کہوں کہ جب میں پڑھوں تو میرا کان پکڑ کر مجھے جیسے سمجھا رہے ہیں مجھے جھنجھور جھنجھور کر سمجھا رہے ہیں کہ تم ہو کیا یہ آپ کی تحریر ہے نا ہم نے تو ترجمہ ہی پڑھا آپ کی تحریر کا اب تک تو براہ راست کی تحریر میں نے تو نہیں پڑھی یا فارسی میں یا عربی میں اور دونوں چیزیں پڑنے پر میں قدرت نہیں رکھتا مگر کہتے یہی ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خاص اوپر جو عربی ہے وہ اتنی فصی ہے کہ اسے پڑھ کر انسان جھوم اٹھتا ہے اتنی فصیح عربی ہے تو یہ ہے آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے میں ایک آپ کے مطالعے بڑی پیاری بات بیان کرنے جا رہا ہوں حضرت شدید امام ابو الحسن شازنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک تو آپ نے بیان کیا دعا والا میں ایک اور بیان کرنے جا رہا ہوں فرماتے میں نے خواب میں سرکار دو جان صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی اللہ تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سعیدہ موسا اور حضرت سعید عیصیہ علیہ السلام کے سامنے حضرت امام غزالی پر فخر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تمہاری امتوں میں غزالی جیسے عالم ہے دونوں نے عرض کی نہیں یہ ہے امام غزالی رحمتہ اللہ یعنی کتنا ان کے اس طرح کی جو آپ کو پتا نا کہ باتیں واقعات ہیں یعنی بہت مطلب کہ ان کو اللہ تعالی نے دی ان کی ایک بڑی خوبصورت چیز اور یہ تھی دیکھیں ایک تو انہوں نے لکھ کر دیا خود کتنے پریکٹیکل تھے یہ بات ہے مجھ سے خود پسندی پر جتنا چاہے بیان کروائے مثال دے رہا ہوں مطلب وہی کتاب میں سے دیکھ دیکھ کر بیان ہم گھنٹوں بیٹھ کے شاید کر لیں گے مگر ایک جو پریکٹیکل چیز ہوتی ہے نا وہ ایک بار جامعہ اموی میں اب تشریف فرما تھے تو وہاں مفتیان نے کرام ہی مفتیان نے کرام تھے تو ایک دیہاتی شخص مفتیان نے کرام کی اس مجلس میں آتا ہے اور ایک سوال کیا اس نے اب سوال ایسا تھا کسی سے اس کا جواب نہیں بن پایا اور بڑے بڑے مفتیا نے کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے اچھا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی وہاں موجود تھے لیکن آپ کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا آپ نے خود کو چھپایا ہوا تھا آپ نے دیکھا کہ کسی سے جواب نہیں بن پا رہا اور یہ بےچارے دیہاتی کا مسئلہ نہیں ہو پا رہا یہ بڑا پریشان ہو گیا ہے آپ نے اس کو بلایا اپنے پات بٹھایا اور دیہاتی کو اس مسئلے کا حل بتا دیا اچھا مفتیا نے کرم دیکھ رہے تھے بولا یہ کیا ہو رہا کو جب دیہاتی بولا کہ بڑے بڑے مفتی بہ رہے تم کیا جواب دے رہے ہو وہ نے کرام نے کہا کہ بھائی اس نے کیا جواب دیا انہوں نے وہ جواب بیان کیا کہ یہ انہوں نے یہ جواب دیا تو مفتیا نے کرام حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ جواب تو بالکل صحیح ہے اور یہ پھر اس کے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ان پر ایک علم اور مقام ظاہر ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ کل سے ہمارا ایک ہلکا لگائیں کیا بات کل سے آپ ہمارا ہلکا لگائے امام غزالی کو لگا کہ یہاں بھی شہرت ملے گی آپ وہاں سے اگلے دن ہی نکل گئے اللہ اتنا اپنے آپ کو آپ اس چیزوں سے بچاتے تھے جیسے ایک بار اتفاق نذرت امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ دمشک ایک مدرسہ تھا امینیا میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک استاد کہہ رہے تھے قل الغالی غزالی کہتے ہیں تو آپ کے کلام کے ساتھ تدریس کر رہے تھے یعنی کہ امام غزالی کا کال بیان کر رہے تھے بعض لوگ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں یہ باقاعدہ مدرسہ ہے اور اس مدرسے کے اندر استاد طالب علم کو پڑھا رہے ہیں اور پڑھا دیں تو امام غزالی کی صنعت کے ساتھ جا رہے ہیں قال الغ کہہ کر ان کی صنعت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے میرے نام کے ساتھ تدریس ہو رہی ہے تو یہ مطلب کہ یہ سونا تو آپ پر جیسے خود پسندی میں میں گرفتار نہ ہو جاؤں اس سے مطلب کہ آپ کو خوف تاری ہوا اور آپ دمش چھوڑ کر چلے گئے اللہ تو یہ ایک جیسے خود پسندی کا ایک تصور ہے کہ انسان اپنی تعریف کو اور اپنی چیزوں کو کافی پسند کرتا ہے اپنی بات کو بہت زیادہ اہمیت بھی دینے کی کوشش کرتا ہے اب شہرت سے دور رہنا یہ سب یہ بات کی باتیں ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا یہ جو سیکنڈ دور تھا یہ تھا اور بڑا مطلب کہ وہ امت کے لیے اس میں بڑی اور آپ کے یعنی مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ آپ کو مجدد کہا گیا ہے نہیں کہا گیا کہا گیا ہے نا تو دانا کام آپ نے کیا ہے یعنی میں نے مجدین کے متعلق جو کتابیں پڑھی ہیں جنہیں مجدین کا بیان ہے کہ مجدد گزرے ہیں میں نے ہر صدی کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد پیدا فرماتا ہے جو دین میں درستی پیدا کرتا ہے یہ بھی ایک تعریف خلاصہ عرض کر رہا ہوں میں تو اس طرح مطلب کہ آپ کو بھی مجدد جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہا گیا ہے یہ جب میں جامع المدینہ میں تھا اور شیخ تریکت امیر السنت کی ذات والا سفار کا جب ذکر ہوتا تھا تو اس میں ہمارے اساتذہ یہ بتاتے تھے کہ امیر السمت کو دو مجدد ہیں جن کا فیضان خصوصی طور پر ملا ہے ایک مجدل ہے حضرت سردنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے ہیں سردنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ امام حمد اردا خان رحمۃ اللہ ماشاء اللہ بے شک کیا شان امیر سونت کی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ, تعالی ماشاء اللہ آج ہم تھوڑی دیر کے بعد امیر سونت کا ایک مندی گلدستہ بھی آپ کو دکھانے جا رہے ہیں امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کیا بات کیا ہے ماشاء تو یہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ جو وصف ہے کہ ایک کہنا اور پھر اس پر عمل کرنا اللہ, اللہ اللہ یہ میرا خیال ہے ہم اس کو فوکس کریں جی تاکہ ہم اپنے اندر عمل کی کوئی کیفیت پیدا کریں یعنی فضائل ہم بزرگوں کے جو فضائل بیان کرتے ہیں اس کا ایک با... بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرتیں پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں جی اور ان کی سیرت میں تصوف کی جو باتیں ہیں تو ان کے کردار کو جب وہ پڑھتے ہیں یہ مثال کے طور پر آپ پڑھیں گے گے احاو آپ نے کہا یا العلوم کیمیا سعادت میناد العابدین مقاشفۃ القلوب ان سے منسوب ہے ٹھیک ہے اس طرح اور بھی آپ کے کتابیں ہیں بیٹے کو نصیحت ہاں بیٹے کو نصیحت ایو البلت آپ کی نصیحتیں ہیں اچھا اس میں ہم پڑھیں گے نا اس میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات آپ کا علم عمل پڑھنا ہے تو آپ کو ان کی سیرت پر پڑے گی ان کتابوں میں اب یہ تو نہیں لکھیں گے کہ میں یوں کرتا ہوں میں یوں کرتا ہوں یہ تو جنہوں نے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ پر کتاب لکھی ہوگی وہ بتائیں گے نا امام غزالی کیسے تھے تو اب جب ان کو آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کتاب میں لکھا جو ایک عمل کو آپ نے لکھا اس پر کتنا جس علم کی باتوں کو آپ نے لکھا اس پر آپ کا کتنا عمل تھا اس عمل کی وضاحت ہمیں ان جگہوں پر نصیب ہوتی ہے جیسے میں نے خود پسندی کے باپ میں آپ کو بیان کیا یہ بہت پریکٹیکل چیزیں سلمان بھائی کے بندہ عمل کرے اور قرآن کریم میں بڑے واضح تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما لما تقو لون لما تقو تَقُولُونَ جزا کر لما تقو لونا ما وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو تو اسلام و دین بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے اور اسلام و دین اس چیز کی ترغیب دلاتا ہے کہ وہ عمل اور علم علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے ایک کتاب میں نے پڑھا کہ عمل نہیں نا یہ علم کو پکارتا ہے اگر عمل یہ علم علم عمل کو پکارتا ہے اگر عمل جواب نہ دینا تو علم چلا جاتا ہے تو جن بزرگوں کو ہم پڑھتے ہیں نا ان کی زندگیاں عمل سے عبارت ہیں اللہ ہو انہوں نے جو کہا ہے وہ کیا بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ احمد ہو جی یہ ان کی عبارت کو ہم پڑھتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبارت کو پڑھتے ہیں کتابوں کو پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی تصوف یا دیگر اس طرح کی موضوعات پر کتابوں کو پڑھتے ہیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ آپ کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد انسان کی آنکھیں آپدیدہ ہو جاتی ہیں انسان عمل کی طرف راغب ہو جاتا ہے اس کا جی چاہتا ہے بلکہ اب مناز العبدین کو پڑھیں امام غزالی رحمتہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کی آخری کتاب کہی جاتی ہے جس میں آپ نے بہت ساری کتابوں کا نچوڑ گویا کہ جمع کر دیا تو مناج العبدین کو پڑھنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ انسان جنگلات میں نکل جائے اور ایسی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ عبارت پڑھنے کے بعد تو وہ عمل ہی, ہی ہوتا ہے جو انسان کی تقریر یا تحریر کے اندر تاثیر پیدا کر دیتا ہے لیکن شخص وہ جتنی اچھی فصی و بریق تقریر تحریر لکھ دے لیکن اس کے اندر وہ تاثیر پیدا نہیں ہوگی جو پڑھنے والے کو یا سننے والے کو عمل کی طرف راغب کر دے مفتی قاظم صاحب ایک مدی مشورے میں فرما رہے تھے کتاب کے بارے میں فرمایا کہ میں کتاب پڑھ رہا تھا تصوف کے موضوع پر بہت اعلیٰ کتاب تھی میں کتاب کو پڑھنے کے بعد بہت ہوا کہ بڑی اعلیٰ کتاب ہے یہ لیکن پوری کتاب پڑھ ڈالی بڑے نکاح بھی بیان کیے ہوئے تھے لیکن کتاب پوری پڑھنے کے بعد وہ ایک اثر نظر نہیں آ رہا تھا اندر کے یار کوئی نظر نہیں آ رہی کوئی اثر نظر نہیں آ رہا فرماتے ہیں میں نے جب کتاب کو لڑ کر دیکھا نا تو کتاب کے پیچھے اس کے مصنف کی تصویر بنی تھی جو زاری ملت فرماتے ہیں کہ اب مجھے پتہ چلا گیا یار مجھے کوئی اس طریقے کی اپنے اندر تبدیلی محسوس کیوں نہیں ہوئی کتاب پڑھنے کے بعد کہ وہ لکھنے والا خود بے عمل ہے تو اس کی تحریر کے اندر مجھے وہ تاثیر کیسے ملے گی اللہ کریم ہمیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فیضان سے مالا مال فرمائے غیر ہمارا ایک سلسلہ جاری ہے ہمت کیجیے اور اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم نے ظاہر بات ان کے بھی فیضان کو ہم نے پانے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ آج ان کی شب عرس بیان کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑا کروڑ رحمت ہو ہمارا جو موضوع چل رہا تھا سلمان بھائی ہمت کیجیے اس پر کچھ کالز ہیں مجھے یہ بتا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ کالس بھی لے لیتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین جنہوں نے کالز کی ہیں ان کو بھی لگے کہ ہماری کالز بھی چلائی گئی ہیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ مثالی معاشرے سے جو مدنی پھول حاصل ہو رہے ہیں یقیناً اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں سمجھ رہی ہیں یہ جو رزق کمانے کے حوالے سے ہے اس میں ایک تو میں یہ ارض کروں گا کہ یہ جو گھر والوں کی طرف سے پریشرائز بندہ ہوتا ہے یعنی کہ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے یا شادی نہیں بھی ہوئی تو کیا کر رہے ہو کتنا کما رہے ہو تو اس طرح کے پریشرائز کرنا اس حوالے سے بھی مدنی پھول ارشاد فمائیے اور دوسرا یہ کہ یہ جو دوستوں کی محافل ہوتی ہیں رشتے داروں کی اس میں جو پیسوں کی باتیں باہر کی باتیں اور دیگر معام ڈسکس ہوتے ہیں ایمان کی باتیں نہیں ڈسکس ہوتی ہیں دین پر کتنا عمل ہے یہ ڈسکس نہیں ہے یہ ڈسکس ہے کہ دنیا کتنی ہے اور کتنی بنانی چاہیے تو اس پر بھی مدنی فلتا فرما دیجئے گھر میں تو ایسا ماحول بنتا ہے جس کا میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ گھر میں اس طرح کی چیزوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ روایت کا ایک خلاصہ ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کی وجہ سے جہنڈم میں جائے گا اور ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ اور حرام کما کے جب وہ بارگاہ علاج میں حاضر ہوگا اور جب اسی کے گھر والے اس سے نیکیاں لے لیں گے اس کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اس کو جاننا میں بھیجا جائے گا تو یہ کہا جائے گا یہ وہ بدنصیب شخص ہے جو اپنے گھر والوں کی وجہ سے جاننا میں گیا بلکہ وہ خود کہے گا کہ اب میرے, میرے کندھے پر وہ امال ہیں برائی جو میں نے تمہاری وجہ سے کی ہے تو ان چیزوں کو نوٹس دینا چاہیے ٹھیک ہے گھر والوں کا پریشر آتا ہے لیکن آپ مردوں کو چاہیے کہ آپ اپنا نان نفقے کا جو باب ہے کتاب ہے کہ آپ کے اوپر کیا نان نفقہ واجب ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے جو نانفقہ ہے جو گھر کا خرچہ پانی کپڑے غذا اور گھر وغیرہ کے حوالے سے جو ایک شرحی طور پر ایک واجب چیزیں ہیں وہ ہم نے پوری کرنی کرنی ہے مگر اس کو بھی پڑھ لیں تاکہ کمی کی وجہ سے گناہ نہ ہو جائیں زیادتی کی صورت میں ہم آزمائش میں دینا آ جائیں یعنی ہم بھی اپنی ایک مطلب میں رہیں گے نا خواہشات مطلب وانٹیڈ سر انلمیٹیڈ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی وہ کہہ رہے کہ شعر ہے ہزاروں خواہش ہے ایسی ہر خواہش میں دم نکلے بہت نکلے میرے آرمان مگر پھر بھی کم نکلے ایک وہ ہمارا وہ مدنی گلدستہ سوشل میڈیا والوں نے بنایا ہے بچے کی خواہش پوری کرنے کے حوالے سے بڑا ایمان افروز ہے ہاں دیکھا ہاں جی. اگر وہ ہو تیار تو دکھا دیجیے گا با جی با وہ سوشل میڈیا کا بڑا مختصر با سا ہے اور سبق ہے اس کے اندر سبق زبردست دلچسپی بہت خوب ہے دلچسپی ہے اگر تیار ہو تو سوشل میڈیا والوں سے کہیے کہ وہ اگر دکھا دیں تو یہ ہر ایک خواہش پوری کرنے کی ہوتی نہیں ہے اگر ابن آدم کے لیے ایک سونے کی وادی ہو تو دوسرے کی تمنا کرے گا دوسری تیسری کی تمنا کرے گا اس کا تو پیٹ کبر کی مٹی بھر سکتی ہے یہ روایت موجود ہے البتہ فیملیز کو چاہیے کہ وہ اپنی آمدنی کے مطابق اپنی چیزوں کو مینیج کریں اپنی خواہشات کے مطابق آمدنی برانے بیٹھیں گے تو پریشان بھی ہوں گے اور قرضوں میں بھی ڈوبیں گے اور شاید شکر کے پہلو کو بھی ہم ضائع کر بیٹھیں گے اللہ کریم ہمیں خواہشات پر قابو پانے کا جذبہ نصیب فرمائے اس کا دوسرا پہلو بھی ایک ہے نا بازو کا ہوتا ہے مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے کچھ جان پہچان والوں نے بھی اس طریقے کی بات ہوئی تھی اس نے میرے ذہن میں بات آئی کہ کچھ نوجوان ہیں بیس پچیس سال عمر ہو گئی اٹھائیس سال عمر ہو گئی کمانے کاجنے کے قابل ہیں لیکن آپ نے اپنی گفتگو کے دوران ایک بات کی تھی کہ وہ دو دو بجے تک تین تین بجے تک سوتے رہتے ہیں رات دو دو بجے تک موبائل تین تین بجے تک موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں صبح بارہ ایک بجے تک دو بجے تک سوتے رہتے ہیں <خخ> پھر نکلتے ایک دو گھنٹے کہتے کام نہیں ملا کام کاج وغیرہ نہیں ہو رہا اب اس پر والدین ہیں وہ سمجھاتے ہیں تنقید کرتے ہیں کہ بھائی تم کچھ کام کیا کرو تم کچھ کام کاج کیوں نہیں کرتے ہو پھر وہ اب وہ کہہ یار مجھے ہر کوئی کہتا رہتا ہے میں تو کوشش کرتا ہوں اس کی اپنی طرف سے بھی بعض وقت اس میں کوتھائی ہو رہی ہوتی وہ زندگی کا وہ انداز ہی نہیں ہے سنجیدہ نہیں ہوتے اور اس کے کام ڈھونڈنے کے یا روزگار پانے کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہوتے اور اپنی دانش سے سمجھتے کہ ہم با... گھر سے باہر نکلنے سے روزگار نہیں ملا گا یعنی میں نے کوئی ایسا درد دیکھا نہیں ہے جس میں نوٹیں اگتی ہیں میں ایک مشورہ دیا تھا میں نے آپ جب کسی شخص سے مشورہ کرتے نا کام کاج روزگار کے حوالے سے ایک سمجھدار تجربے کار شخص آپ کو اس زمین کا پتا بتاتا ہے جب زمین پر آپ بیج بو سکتے ہو आ. یہ یاد رکھیے گا کوئی شخص بھی آپ کو وہ درخت کا پتہ نہیں بتا سکتا کہ جس پر نوٹے لگی ہوئی ہیں جا کر ہلاؤ تو تم پر برسے گی عقل مند سمجھدار شخص آپ کو اس زمین کا یہاں سے میرا مراد تیارہ اس روزگار کا اس ذریعہ معاش کا پتا بتائے گا کہ جہاں پر آپ بیج بو اس جگہ پر پہنچنا وقت پر بیج بونا اس کو پانی دینا اور اس کی آبیاری کرنا پھر اس کا پودا نکلے گا پھر اس کی نگہداشت کرنا پھر وہ درخت بنے گا پھر وہ پھل دے گا میرے نوجوانوں آپ نے یہ کرنا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا درخت بتاؤ جس پر نوٹیں لگی ہوئی ہیں اور ایسا درخت ڈھونڈنے میں آپ کی زندگی نکل جاتی ہے لوگوں نے اسی طرح کام کیے بیج وہ ہیں بیج بوئیں محنتیں کی ہیں چاہے وہ نوکری کے نام پر کی ہوں یا روزگار کے نام پر کی ہوں آپ کو بھی یہی کرنا پڑے گا آپ کو نئی کتاب مرتب کرنے بیٹھو گے اپنی زندگیاں ضائع کر دو گے گلے کے نام پر مارڈنزم کے نام پر فیشن کے نام پر اجنبی لڑکیوں لڑکیوں کی دوستیاں اور وہاں کا ایک اچھا ماحول بنانے کے نام پر آ کے پندرہ پندرہ بیس, بیس سال بڑی بڑی کمپنیاں لے جا رہی ہیں اور آپ انہیں لذتوں میں کھوئے ہوئے ہو اور بس چھوٹی موٹی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور جب یہ چیز ٹائم نکل جاتا تو آپ کے ہے افسوس یہ کیا ہو گیا یہ اشارہ میں نے بات کی ہے اللہ کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے سلح الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد جی کال چلائیے نگران سور کی بارگاہ میں عرض ہے مم. کہ دین کا کام دعوت اسلامی کے لیے کرنا اور پار دھندا بجنےس بھی کرنا دونوں کو ساتھ کرنے کے لیے کچھ ایسے مدنی فول دیجیے کہ اس سے ہمیں پتا چلے کہ دعوت اسلامی کے لیے بھی کام کس طرح سے کرنا اور گھر اور واپس بھی کیوں کس طرح سے کرنا کہ دعوت اسلامی کا کام کرنے کے لیے کرنے کی ایک اور ایک مزہ ہی ایک الگ ہے تو اس کے لیے مدنی فول نگر نے سورج سے کہ وہ ہمیں بتایا بہت شاہ. بہت اچھا سوال کیا کیا دعوت اسلامی کا کام کام کاج کے بعد ہی کرنا ہے دعوت اسلامی کا کام کیا پہلے تو اس کو سمجھے نکی کی دعوت عام کرنا وہ کام آپ دکان پہ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں بازار میں رہ کر بھی کر سکتے ہیں اپنا کاروبار کر کے بھی کر سکتے ہیں جاب کر کے بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو بازار میں آ رہے ہیں گاہک آ رہے ہیں دکان پر رہے ہیں مارکیٹ میں رہیں انہیں نماز کی دعوت دینا انہیں سنتوں کی دعوت دینا اپنے عمل و اپنے کردار کے ذریعے انہیں اسلام و دین کے قریب جانا یہ دعوت اسلامی کا کام ہے آپ مسجد میں گئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں دعوت اسلامی دعوت دین کا کام دعوت اسلامی کا کام ہے آپ اپنے سب بے نمازی کو نماز کے لیے لے گئے کیا یہ دعوت اسلامی کا کام نہیں ہے فیدان سنت کا در آپ کے یہاں نمازوں کے بعد دیا جاتا ہے آپ اس میں بیٹھتے ہیں دوسروں کو بٹھاتے ہیں کیا دعوت اسلامی کا کام نہیں ہے آپ فکر مدینہ کر کے مدین انعامات پر عمل کرتے کرواتے کیا دعوت اسلامی کا کام نہیں ہے مہینے میں تین دن اجازت لے کر یا کوئی مطلب کر کر آپ مدنی قافلے میں سفر کریں یہ دعوت اسلام کام نہیں ہے پھر کام کا سفارق ہونے کے بعد آپ گھر جاتے ہیں گھر میں نکی کی دعوت دیں گھر میں درس دیں یہ دعوت اسلم کام ہے گھر والوں کی خدمت کریں ماں باپ کا خیال رکھیں ایک کو خوش رکھیں یہ دعوت اسلامی کا کام نہیں ہے مدنی چینل ہی دیکھیں اور گناہوں بھرے چینل سے اپنے گھر والوں کو بچائیں کیا یہ دعوت اسلامی کا کام نہیں ہے انہیں مدری مذاکرہ دیکھیں اور خود مسجد میں آ کر دیکھیں اور ان کو دکھائیں کہ دعود اسلامی کا کام نہیں ہے نا اسی طرح آپ اپنے علاقے کی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد مدنی حلقے میں شرکت کرتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کا کام نہیں ہے بالکل ہے آپ فجر میں سدائے مدینہ لگاتے ہوئے جائیں کہ دعود اسلام کا کام بالکل نہیں بالکل ہے. ہے کیا آپ رات کو عشاء کو مدست المدینہ بالیگام میں شرکت کریں کہ دعوت اسلامی کا کام نہیں ہے بالکل ہے انفادی کوشش کر کر آپ اسلامی بھائیوں کا ہفتہ وار اجتماع میں مدنی مذاکرے کی دعوت دیں مارکیٹ میں دیں گھر میں دیں یہ دعوت اسلامی کا کام نہیں ہے بالکل ہے یہ پورے جو میں نے ایک مختصر سا جائزہ بیان کیا ہے تقریباً بارہ مدنی کام بیان, بیان کیا ہے کیا مجھے بتائیے اس کے لیے آپ کو کام کاج کاروبار کیا رکاوٹ ڈالتا ہے مارکیٹ میں مختصر سے وقت کے لیے مدنی دورہ کرنا یہ بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے یہ چھٹی کے دن اپنے علاقے محلے میں کرنا یہ بھی داؤد سنگ مدنی کام ہے اس میں کام کاج گھر بار کاروبار نوکری کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے میرے مٹھیوں پیارے اسلامی بھائی مین چیز جو رکاوٹ ہے نا وہ میری نفس ہے میری سستی ہے میرے جذبے کی کمی ہے یہ اس کا حل نکل آئے نا تو الحمدللہ راستے ہموار ہیں ہم یہ سمجھ فرماتے ہیں کہ جو کام کرنا چاہے نا یعنی مدنی کام کرنا چاہے اس کے لیے راستے بہت جو نہ کرنا چاہے اس کے لیے بہانے بہت آپ کے جذبے کو سلام ہے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو تھوڑا سا آ, ہو سکتا ہے کہ ایک گائیڈ لائن کی ضرورت ہو یا مدنی پھولوں کی ضرورت ہو ضرور مدنی کام کیجیے جی کیا ریڈی ہے جی جی ماشاء اللہ آئیے وہ جو خواہشات والا جو تھا نا جی. وہ سوشل میڈیا کا آئیے وہ دیکھتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کی کوئی اولاد نہ تھی ایک دن اس نے اپنے وزیر سے کہا بھائی تم اپنے بیٹے کو چند دنوں کے لیے یہاں کیوں نہیں لے آتے اگلے دن وزیر اپنے بیٹے کے ساتھ آیا بادشاہ اسے دیکھ کر خوش ہوا اور پیار کرنے لگا اور وزیر سے کہا اس بات کو یقینی بناؤ کہ بچے کو آج کے بعد رونے نہیں دوگے اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی ہر خواہش پوری کر دی جائے بھاشا نے جواب دیا یہ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے میں سب کو کہ دیتا ہوں کہ اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیا جائے اور اسے کبھی رونے نہ دیا جائے وزیر نے کہا ٹھیک ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چاہتا ہے تو بچے نے ایک ہاتھی دیکھنے کا مطالبہ کیا لہذا ہاتھی خرید لیا گیا بچہ تھوڑی دیر ہاتھی کے ساتھ کھیلتا رہا مگر تھوڑی دیر بعد اکتا گیا اور رونا شروع کر دیا بھاشا نے پوچھا اب کیوں رو ہو بچے نے کہا میں سوئی سے کھیلنا چاہتا ہوں تو اسے سوئی دے دی گئی اس نے سوئی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا مگر تھوڑی دیر بعد پھر رونا شروع کر دیا اب بادشاہ نے کہا ارے اب آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے بچے نے کہا میں اس ہاتھی کو سوئی کے سوراخ سے گزارنا چاہتا ہوں تو جس طرح بچے کی ہر خواہش پوری نہیں کی جا سکتی بالکل یہی معاملہ ہمارے نفس کا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے اور اس کا ایک بہترین حل جس سے نفس کی اصلاح ہو کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنا ہے اور ایک بہترین صحبت جسے اختیار کر کے انشاءاللہ نفس کی اصلاح کی صورت بنتی ہے وہ میرے پیرو مشیدہ میر سنت کی صحبت ہے جو ہر ہفتے مدری مذاکری کی صورت میں نصیب ہوتی رہتی ہے آئیے امیر سنت کے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عنوان پر بدنی گلدستہ دیکھتے ہیں باستر باستر باستر باستر باستر باستر اے اولیاء کے الحمد الحمدللہ آج چودہ جمع الخرا چودہ سو انتالیس امام میں رزانی علیہ رحمۃ اللہ <سؤال> والی <سؤال> کی شدید بہت ساری میں تو ان میں علیٰ نے نیاض کی پہلے میں آپ کو امام نزاری علیہ رحمۃ اللہ تعلق سے اوبل پیج نمبر انیس پر اطلین امام محمد بن محمد بن مکمل نزاری اللہ ایک بار مکہ محسوسہ زادہ اللہ شعبوں اور تعلیم میں شیر پر مت ہے آپ کو کس و شوق کر سکتا ہے اس لیے آپ نے نیا سادہ اور معمولی جیسے کا لباس تعین مت حضرت شیزرہ عبد الرحمن تلسی علیہ رحمت اللہ ابھی نصیح آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں آپ کی ماں میں وقت اور پیشوائر ہو گئے ہزاروں لوگ آپ کے مریض ہیں آپ نے جواب دیا ایسے شخص کا لباس کیا دیکھتے ہو جو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح مقیم ہو اور جو اس کائنات کی رنگینوں کو پانی اور وقتی رن ٹائم پیڈی تصور کرتا جب پانی نے دو چہاز رنما عالمیاں صلی اللہ کہا علیہ والی سندم اس دنیا میں مسافر کی طرح رہے اور کچھ محلوں سے اکٹھا نہ کیا تو میری کیا حیثیت اور حقیقت ہے تیری سادگی پہ لاکھوں تیری حاجی پہ لاکھوں اور سلام آجیز مدنی مدی والے ایمان آم I believe امام غزالی کے سب کے ہم سب کی مکن چندر سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علام محمد اللہ تبارک و تعالیٰ امام غزالی رحمت اللہ رحمۃ اللہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے آمین دعوت اسلامی کے مقتط المدینہ نے منہاج العبین شائع کی ہے اللہ نصیب کرے ضرور پڑھ لیں بہت ہی اعلیٰ ترین کتاب ہے یہ بہت ہی اعلیٰ ترین کتاب ہے اللہ کی رحمت شامل آ تو آپ کے مزے کو مزہ آ جائے گا اور اصلاح نفس کے لئے بہترین کتاب ہے یہ اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ پانچ جلدوں میں یہ احاء العلوم یہ ماشاءاللہ اللہ المدینہ نے شائع کی ہے یہ بھی سمجھئے کہ دا... المدینت العلم اور دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جو ہمارا تحریری اور تحقیقی وغیرہ جو ہمارے علمی کام کرتے ہیں یہ سمجھے کہ یہ بھی کتابی اس شعبے کا ایک شاہکار ہے جو اس پر انہوں نے ماشاءاللہ حاشیہ میں اور آناف کے موقع کے ساتھ وغیرہ جو اور پتر سہیل و تخریج وغیرہ کے بہت سارے کام ہوئے ہیں تو یہ پانچ جلدیں ہیں یہ آپ کے گھر میں ہونی چاہیے مناج العابدین گھر میں ہونی چاہیے ہونا تو یہی چاہیے کہ مرتب المدینہ کی ہر کتاب ہر رسالہ ہمارے گھر میں ہو اور ہمیں اس کو وقتاً وقتاً پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی رہے مدری چینل دیکھتے رہیے مدری مذاکرے میں شرکت کیجیے خود کو دعود اسلامی کے مدری ماحول سے وابستہ کیجیے اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے اور امام غزالی کے سب کے بے حساب سے نوازے آمین بجا نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم صلی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علم